بزرگوں اس دورہ میاں کا آج چوتھا پیریڈ ہے اس حساب سے وقت کے لحاظ سے چوتھا خطرہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اچھی طرح سے دل جمعی کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ شیخ کی باتوں کو سنیں گے اور شیخ کی طرف اپنی پوری توجہ کو مقبول کر دیں گے اب یہ گاڑھا لفظ ہو گیا لگا دیں گے شیخ کی طرف اپنی توجہات کو ہاں, پھیر دیں گے اس لیے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ بلا تاخیر شیخ ہمیں فائدہ پہنچانا شروع کریں اور ہم شہر کی باتوں کو یہاں سے سننا شروع کریں آپ سب لوگ اس فی الحال سے الگ الگ بیٹھ جائیے لیکن کل بیٹھ جائیے تین چار پانچ آدمی کو بیٹھے ہیں ادھر الحمد للہ رقب الحمد المین سیدی اما بعد آج پانچواں قاعدہ ہم شروع کریں گے سیری قاعدہ نمبر پانچ جی پڑھیے کیا ہے عربی میں پڑھیے حقیقت اور مجاز کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا شاید واسطہ پہلی بار پڑھ رہا ہو لیکن نام اس کا بارے نے بہت سنا ہوگا ٹھیک ہے تو پڑھی رسول اللہ بھائی اردو میں کیا لکھا ہوا ہے اصل یہ ہے کہ قرآن الفاظ کو حقیقت پر محمول کیا جائے اور مجازی معنی مراد لینا اصل کے خلاف ہے اصل کے خلاف ہے آپ سنتے ہوں گے اردو میں کہتے ہیں کہ خامن بیوی بی کے لیے کیا ہوتا ہے مجازی خدا مجازی خدا جملہ نہیں بولنا چاہیے بر بولا جاتا ہے ان کے خدا نہیں ہے لیکن مجادی طور پہ یہ بھی خدا ہے ان کے اس بہانے سے مجاز کے نام پہ بہت غلطیاں کی جاتی ہیں تو قرآن پاک کے ساتھ بھی کچھ ایسا سلوک ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے قرآن پاک صاف صاف کوئی بات کہتا ہے اور کیونکہ ماننے کو دل نہیں چاہتا تو بجائے اس کے لیے کہیں میں مانتا نہیں بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجاز ہے یعنی کہ قرآن پاک کے حکم کو ہوا میں اڑانے کا آسان طریقہ کیا ہے کیا کہہ دو مجاز بس ختم تو کیا ہے حقیقت اور مجات یہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اردو میں پڑھا اصل یہ ہے اصل یہ ہے کیا مطلب اصل یہ ہے یعنی کہ ضابطہ یہ ہے قانون یہ ہے ضابطہ اور قانون اور قاعدہ یہ ہے اصل کا مانا یہ ہوتا ہے یہاں پہ اصل کا مانا کیا ہے ضابطہ قانون اصول تو اصل یہ ہے کہ قرآن الفاظ کو حقیقت پر ماحول کیا جائے یعنی کہ یہ اصول ہے اور مجازی مانا مراد لینا اصول کے خلاف ہے اب اگر کسی کے پاس دلیل ہے کہ یہاں پہ حقیقت مراد نہیں ہے حقیقی مانا مراد نہیں ہے بلکہ غیر حقیقی مانا مراد ہے مجازی مانا مراد ہے تو دلیل لے کر آئے اور جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ حقیقی مانا ہے اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ اصل کے اوپر ہے اللہ کو کیونکہ اصل کے اوپر یہ وصول ہے, ہے یہ اصول ہے یہی رابطہ ہے یہ ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ دلیل اس کو دینا پڑے گی جو اصول کے خلاف چل رہا ہے جو قانون کے خلاف چل رہا ہے جو ضابطے کے خلاف چل رہا ہے اب حقیقت کسے کہتے ہیں علماء کی اصطلاح جی میرے آخری بھائی ہاں جی پڑھیں گے جی حقیقت علماء کی اصلاح میں جیسے استعمال کیا جا رہا ہو اس کے لیے اس میں وعدہ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اردو میڈیم میں ہیں یہ کشمیری بھائی پڑھیے ہے بس ٹھیک ہے دیکھیے میرے بھائی حقیقت اور مجاز کچھ لوگ کو سرے سے اس تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں ابن تیمیہ ابن قیم اور بھی کچھ علمائے کرام وہ اس تقسیم کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں کہتے ہیں مجاز نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے اور کچھ کہتے ہیں نہیں عربی لغت میں ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن کے تقدس ہے وہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجاز ہے یعنی کہ حقیقت نہیں ہے اس کا احترام کریں گے اور تیسرا گروپ وہ ہے جو کہتا ہے لغت میں بھی مجاز ہے قرآن میں بھی ہے کتنے گروپ ہو گئے ابھی <تصفح> بھائی ایک گروپ بتائیں جو سے کرتے کہ مزاج نہ کوئی چیز ہے نہ لغت میں نہ قرآن میں <tom> اور دوسرا گروپ جی آپ آپ تو تین بیٹھے ہیں سلفی حضرات یا جو بھی ہیں جی جیسا گروپ قرآن میں قرآن میں مانتے اور اس میں بھی مانتے ایسا گروہ کوئی نہیں ہے ایسا گروہ کوئی نہیں ہے, ہے توجہ میرے ساتھ نہیں تھی میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا بس اور کوئی مقصد نہیں ہوتا جی شعیب بھائی ہاں آپ بھی کہیں اور بنچے ہوئے تھے ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی شعیب بھائی ابھی سے آپ چلے السلام بھائی جی پہلا گروہ شیخ وغیرہ کا ہے جو سرے سے نہ قرآن میں نہ عربی لغت میں لغت میں نہ عربی میں دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ لغت میں تو ہے لیکن قرآن میں قرآن میں نہیں ہے اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت علماء کی اسلامی اور مجاز علماء کی اسلامی یہ تاریخ جو ہے ان لوگوں کے نزدیک جو اس تقسیم کے قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ مجاز ہے حقیقت ہے قرآن بھی صحیح کم از عربی میں ہے ان کے یہاں یہ تاریخ میں کر رہا ہوں ان کے یہاں اس کی ضرورت ہے اور جو اس کے سرے سے ممکن ہیں ان کے ہاں تاریخ کی ضرورت سرے سے ہے چلیے اب حقیقت کی کیا تاریخ کی ہم نے وہ لفظ جسے اس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے کیا مطلب ودا کیا گیا ہے جس معنی کے لیے وہ لفت بنایا گیا تھا جس مانا کے لیے وہ لفظ بنایا گیا تھا اگر اسی معنی میں آپ استعمال کریں تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور اگر وہ مانا چھوڑ کے جس مانا کے لفظ کو بنایا گیا تھا کسی اور مانا میں استعمال کریں گے تو یہ کیا ہوگا یہ مزاق ہوگا ٹھیک ہے میرے بھائی اب ابن چینی ابھی قیم رحمہ اللہ کا موقف بھی ہے میں تھوڑے اشارے دوں گا اور اس سے لمبی گفتگو میں ہم نہیں جائیں گے ان کا موقف بھی ہے پہلے ہمیں بتاؤ وہ میٹنگ کہاں پہ ہوئی تھی جہاں پہ یہ فیصلہ کیا جاتا کہ یہ لفظ اسمانہ کے لیے یہ لفظ اسمانہ کے لیے کون تھا اس میٹنگ میں ہمیں بتاؤ وہ کہاں پہ ہوئی تھی تو بارہ اس قسم کے ہے یہ بڑی لبی حفقو ہے جس میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے اب مجاز علماء کی اصلاح میں کیا ہے پڑھیے آپ جی مجاز علماء کی اصلاح میں وہ لفظ جسے اس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے جا رہا وہ جس کے لیے وہ وضع نہیں ہوا اور یہ نقیف اور مجازی معنی کے مابین کسی تعلق کی وجہ سے وہ یہ بھی ان کے درمیان سے کوئی تعلق ہونا چاہیے آپ ایک لفظ کا مجازی معنی لا رہے ہیں تو یہ مجازی مانا کیوں آ رہا ہے کیوں اور کیوں نہیں آ رہا کو تعلق ہونا چاہیے آپس میں جی آگے اور کرینا بھی موجود ہو ہاں تو کرینہ کو دلیل بھی چھوٹی موٹی موجود ہونی چاہیے وہاں پہ جو یہ ہمیں یعنی کہ امادہ کرے کہ اس وجہ سے ہم حقیقی مانا چھوڑ رہے ہیں اور مجازی مانا لے رہے ہیں تو یہ آپ چھوٹا سا کہیں گے کہ بہرحال یہ طریقے جو کیے ہیں ان علماء رام چرن جی جو اس تقسیم کے پائے ہیں اور یہ بھی کہیں گے اب نقیم رحمہ اللہ اس تقیم کے قائل نہیں ہے چلیے چلیے آگے جی شرائط اگر مان بھی لیا جائے اگر مان بھی لیا جائے کہ حقیقت بھی ہے مجاز بھی ہے تو پھر بھی کسی قرآنی لفظ کو مجاز پہ محمود کرنے کی شرائط ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ ایک حقیقی معنی ہوتا ہے کئی مجازی معنی ہوتے ہیں اور قرآن میں بھی مجاز ہے اگر مان بھی لیا جائے تو پھر بھی حقیقی معنی کے بجائے مجالی معنی لینے کی کئی شرائط ہیں بغیر سب کے کام نہیں ہوگا کیونکہ آپ قانون سے ہٹ رہے ہیں اصل قانون کیا ہے اصل قانون کیا ہے حقیقی معنی ہی برا دیا جائے فائدہ کیا ہے اصل یہ ہے کہ پرانی الفاظ کو کتنے کتنے معمول کیا جائے اب آپ قانون سے ہٹ رہے ہیں رابطے سے ہٹ رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں تو کہیں اور جانے کی شرائط ہیں وہ شرائط کیا وہاں وہ پڑتے ہیں مرحبا مرحب امشے جی فہم بھائی پڑھیے پریشد ایک ایک منٹ جلدی جلدی جلدی کریں گے چلیے جی کسی پرانے لفظ مزاجی معنی پر محمول کرنے والے پر واضح ہے اور اس دلیل سے نشان نہیں کرے جس سے واضح ہو مسورا لفظ سے نزیقی مانگ مراد دینا ممکن نہیں ہے جی ہاں یہ شکایت کیسے پوری کرنی ہے جو حقیقی ماں شوق سے مجاز کی طرف جا رہا ہے اس نے یہ شرائط پوری کرنی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس لفظ کا یہاں پہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے یہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پنگا وہی وہ لے رہا ہے شرارت وہی وہ کر رہا ہے ضابطے کو اصول چھوڑ کے کہیں اور وہی وہ جا رہا ہے ثابت کرے آپ کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے اور دوسرے کے اوپر یہ واجب نہیں ہے جو کہہ رہا ہے حقیقی معنی لیں گے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ اصول کے ساتھ چل رہا ہے وہ قانون کے مطابق چل رہا ہے چلیں دوسری شرط جی آپ کے جی دوسری چاہتی ہے یہ واضح کریں کہ یہ لفظ اپنے موجودہ سیاح اور سب میں اس مجازی معنی کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا دعوی کیا جا رہا جی ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں یہ مجازی معنی مراد ہے تو یہاں پہ بھی دو چیزیں آپ کو ثابت کرنا پڑیں گی نمبر ایک کہ اس لفظ کا یہ مجازی معنی بنتا ہے دوسرا اس چاقو سباق میں جس, جس ایت میں وہ آیا ہے جس جملے میں وہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی یہ مانا مجادی اراد دیا جا سکتا ہے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا اس دوسری شرط کے اندر دو ضلعے ہیں دوسری شرط کے اندر کتنی ضلع ہیں دو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس لفظ کا یہ مجادی معنی بنتا ہے اور پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے جس جملے میں جس ایت میں وہاں پہ بھی اس معنی کی گنجائش موجود ہے ٹھیک ہے چلیے ورنہ کیا ہوگا ورنہ یہ آپ عربی زبان پہ الزام لگا رہے ہیں تو مت لگا رہے ہیں عربی زبان یہ معنی نہیں ہے اور آپ گٹیش اپنی طرف سے لگا رہے ہیں اگر یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے تو جی تیسری شرط جی تیسری شرط اگر اس لفظ کے ایک سے زائد مزاجی معنی ہو تو ام. ان قرائم کا ذکر کرنا ضروری ہے جو اس مزاجی معنی کی تحقیق پہ دلالت کرتے ہوں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ مراد ہے جی ہاں اگر مان بھی لیں کہ قرآن میں مجاز ہے یہ ساری شروط کس نے ذکر کی ہیں اپنے قیمیہ نے جو آپ کو بتا چکا ہوں وہ مجاز کے قائل ہے نہیں ہے تیم مجاز کے قائل ہے نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر مان بھی لیں تو یہ چار چیزیں ثابت کرو اب یہ تیسری شرط کیا ہے کہ اس حقیقی معنی تو آپ نے چھوڑ دیا اب اس کی مجادی مانے ہو سکتا ہے کئی ہوں پھر آپ نے تو آپ کو یہ سابت کرنا پڑے گا جو مجادی مانا آپ لے رہے ہیں وہ یہاں پہ لینا ممکن ہے باقی آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ مجادی مانا کیوں لے رہے ہیں دوسرا مجادی مانا کیوں نہیں جی لے رہے ہیں؟ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا چلیں چوتھی شرط جی وسیم بھائی چوتھی شرط کا جواب دینا جو مانا مراد دینے کی وجود کرتے ہیں ہاں جی کچھ ایسے دلائل ہیں اس اصول کے ایک تو ہمارے پاس اصول ہے جو حقیقی مان ہم راو دے رہا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے اصل وہ اصل کے اوپر چاہ رہا ہے قانون کے مطابق چاہ رہا ہے داخلے کے مطابق چاہ رہا ہے اور اس کے پاس اور بھی دلائل ہیں اس کے علاوہ بھی ان کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو کیا ایک دلیل مثلا یہ ہے کہ کلام کس کا ہے اور اللہ سے زیادہ علم کسی کا ہے علم میں علم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ سب سے آگے علم ہائی اللہ کے پاس اور زبانیں ساری ہمیں جو سکھائی ہیں کس نے اللہ نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ بیان کرنے میں اللہ کے تو کمی نہ علم میں تو کمی اور نہ انسانوں کی خیر خائی میں تو کمی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایک لفظ بولتے ہیں اور اللہ کو علم بھی ہے کہ حقیقی مانا اور ہے لاؤز بلّہ اور مجازی مانا ناؤز بلّلہ اور ہے یعنی کہ حقیقی مانا اور ہے اور ناؤز بلّہ مجازی مانا اور ہے یہ جانتے ہیں फिर भी لفظ وہ बोल रहे हैं जिसका حقیقی مانا اور ہے اور جو مانا مراد لینا چاہتے ہیں وہ اور ہے یہ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے امید یہ نہیں کی جا سکتی اللہ سے امید نہیں کی جا سکتی, اللہ کی جا سکتی کیونکہ اللہ علم کی بھی کمی نہیں ہے میرے جیسا کوئی بولے ہو سکتا ہے کہ وہ علم کی وجہ سے اس کو کوئی لفظ بولنا نہیں آیا لفظ اور بول دیا اور اس کا حقیقی مانا مراد نہیں لے رہا اللہ کے یہاں یہ بھی کمی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے یہاں اور پھر شیطان ہو یا کوئی اور ہو تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے برے راتے ہیں اللہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے کتابوں کو ناظر کیا قرآن کو نازر کیا رسول نازر کیا کس کے لیے انسانوں کے فیصلے کے لیے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے تحقیقی مانا ہی مراد ہے پھر بھی آپ باغ رہے ہیں جاتی مانا کی طرف تو اس کا بھی جواب دیں آپ اس کا بھی جواب دیں آپ چلیں چلے جی اب آپ کے پاس یہ پورا سفر لکھا ہوا ہے جو پچھلے کئی قواعد میں آپ کو لکھنا پڑا تھا اس قیدے میں کن لوگ کراتا ہے کن لوگ کیا مشرا کرنا چاہ رہے ہیں یہ قاعدہ بیان کر کے سمجھو میری طرف بھی آپ جو چار کٹھے ہو چکے ہیں نہیں بھئی ایسے کام نہیں چلے گا ایسے کام نہیں چلے گا بالکل آپ چار میں سے کافی اٹھے اس جگہ سے پہلے یہ جی شیخ نے بھی کہا تھا اور آپ لوگ آپس میں مصروف ہو رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں کچھ خالی آپ ادھر ہوتے ادھر جی آپ آپس میں گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں میں دیکھتا تھا یار <laughs> کتاب صحیح رہے تھے نا ہم شروع ہوئے نا یہی میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں بیٹھ گئے بیٹھے بیٹھے چلیے چلیے تو یہ قاعدہ مند مرجا لوگوں کا رد کر رہا ہے نمبر ایک جی پڑھیے آپ رحیل جی اربی لوگ زیادہ تر معنی یا مستمل ہے ہاں پہلے نمبر پہ رد ہے اس قید میں ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ عربی لغت زیادہ تر مجادی مارنے کو مشتمل ہے کہ عربی لغت جو ہے نا قرآن کس زبان میں نادل ہوا ہے अर्ण। عربی میں اب قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ کھیل थे, کھیلنے کے لیے قرآن میں تحریف کرنے کے لیے قرآن میں مجادی معنی لانے کے لیے کیا آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ عربی زبان زیادہ تر مجادی مارنے میں مشتمل ہے یہ اصل میں حملہ کس کے اوپر ہے قرآن کو ہمارا یہ قیدا جو ہے اس میں ان لوگوں کی صلاح ہے ان لوگوں کی قرادت جو دعویٰ کرتے ہیں کون دعویٰ کرتے ہیں ایک بہت بڑے لوگ بھی ہیں ان کے نام آپ ساتھ دیکھتے ہیں ابن جلنی ابن جلنی ٹھیک ہے یہ بھائی نہیں دیکھیں ایسے نہ کریں آپ لکھیں بس ٹھیک ہے ابن جننی یہ کہتے ہیں کہ عربی لغت زیادہ تر مجاد کے اوپر مشتمل ہے اور کم ہی آپ کو ایسی چیزیں اربی زبان میں ملیں گی جو حقیقت کے اوپر ہوں گی اکثر جو کلمات الفاظ ہیں ان کی کون سے معنی مراد ہوتے ہیں مجادی معنی حقیقی معنی مراد ہوتا ہی نہیں یہ کون کہہ رہا ہے جی کتنے جنوبی بہت بڑا لگوی ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے چلیے تو نمبر ایک ہمارے اس قید میں اس کا رد ہو گیا نمبر دو کس کے اوپر رد ہے جی مولانا جنہوں نے اللہ کے عصمہ و سفار کو ان کے حقیقی معنی سے معطل کر دیا اور انہیں مجازی معنی پر محمود کر حالانکہ انہیں ان کے حقیقی معنی پر محمود کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ یاد ہے کہ مجاز کے اصطلاح کرنے والوں کا بنیادی حدف یہی تھا کہ اللہ کے اسماع و سفاق کو ان کے حقیقی معنی سے کر دیا جائے جو انہوں نے اللہ کی صفات ان کے حقیقی معنی سے محتل کرنے کے لیے مجاز کا سہارا ٹھہرائیے یہاں پہ یہ سارے سنگے یہ بات کہ جنہوں نے نمبر دو کون سا گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے ماحول صفات کو ان کے حقیقی معنی سے معطل کر دیا شمر متعلقہ سے خالی کر دیا ان کے رحمت سے رحمت مراد نہیں ہے انعام مراد ہے ٹھیک ہے ایسی جو بھی اللہ کی صفات تھیں ان کے حقیقی معنی تھے نہیں یہ مراد نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے و صفات کو ان کے معانی سے خالی کر دیا معطل کر دیا اور انہیں مجادی معنی پہ محمول کیا حالانکہ اشارہ کس طرف ہے انہیں و صفات اللہ, اللہ, حسابت اللہ, حسابت اللہ, اللہ دلان دلان آپ کو یعنی کہ انہیں ان کے حقیقی معانی پر محمول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ان ناموں کو ان کے حقیقی معانی پہ محمول کریں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا مسئلہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یاد رہے کہ مجاز کی اصلاح گھڑنے والوں کا بنیادی ہدف یہی تھا کہ اللہ کے اسماو و شفاظ کو ان کے حقیقی معنی سے معطل کر دیا جائے یہ جو الفاظ ہیں ان قیم کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ آخری الفاظ میں بولے آخری الفاظ کہ مجاز کیوں گھڑا گیا مجاز کا دعویٰ کیوں کیا گیا تاکہ اللہ کے ناموں کو ان کے حقیقی معنی سے معطل کر دیا جائے ہاں جی اب یہاں آگے سے نہیں بات شروع ہو رہی ہے بے شک لکیر ڈال لیں یہ کمپیوٹر میں شاید اوپر گیا ہے وہ گروہ یہاں سے نہیں بادشاہ ہو رہی ہے وہ گروہ وہ گروہ یہاں سے نہیں بادشاہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ گروہ جنہوں نے اللہ کی صفات ان کے حقیقی معنی سے معطل کرنے کے لیے مجاز کا سہارا لیا مندرجہ ذہل ہیں جی کون کون سے ہیں پہلے نمبر پہ جی شعیب بھائی پڑھیں جی میا جہمیہ اور محتضلا آپ جانتے ہیں کہ کون ہے اللہ کی صفات کے ممکن یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں پھر جب انکار کر دیتے ہیں پھر کو تعویل کرنا پڑتی ہے کبھی مجاز کے ذریعے کبھی کیسے کبھی کیسے چلیے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ اللہ بسم انہوں نے بسم اللہ سے بنیاد رکھ دی مجاز کی بسم اللہ ہی سے کیونکہ اسم اللہ کے نام آ رہے ہیں کیا رحمان اررحمان ار رحیم رحمان اللہ کا نام ہے یہاں سے اللہ کی کون سی جی سفت معلوم ہوئی <تصفح> رحمت اللہ ہو سکے آپ کو تو یہیں پہشری کے لیے مسئلہ بن گیا کے نام سن رکھا ہے نا ان کی کتاب کا نام کیا ہے الکشاف <تصفح> الکشاف ان کی کتاب کا نام ہے موتزری ہیں بہت بڑے لغوی ہیں لیکن ان کی تفسیر میں عقدی غلطیاں عقیدے کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھتے جائیے سندھ دیکھ. تو کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت ہے نا یہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا بندوں پہ انعام کہتے ہیں یہ مجاز ہے لکھ لیں آپ یہ رحمت جو ہے یہ مجاز ہے اور اس کیا مجاز ہے اللہ کا بندوں کے اوپر انعام خود رحمت مراد نہیں ہے رحمت سے مراد کیا ہے اللہ کا بندوں پہ انعام یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ بھی یہ کہنا نہیں آتا تھا المون ام اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں بسم اللہ ہی احمد المون انعام کرنے والا لیکن اللہ نے لفظ چھوڑ کے رحمان کا بولا رحمت ثابت کرنے کے لیے اور اللہ نے بولا اور اللہ کو پتا ہے رحمت کیا کیا مانا ہے سب سے بہتر پتا ہے پھر بھی بولا لیکن ان کو مسئلہ مانگ گیا مقصد صاحب کو ان کا نہیں یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ نے بول لیا اپنے اوپر اللہ نے بول لیا لیکن یہ کیا کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جیسے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہیں یہ اللہ کے لیے مناسب جی آپ کشمیری بھائی کے پیچھے بیٹھے ہیں بھائی جو بھی کھڑے ہوئے تھے حقیقی معنی یہاں کون سا ہے اور مجازی کون سا ہے رحمت رحمت حقیقی معنی ہے بہت اچھے اور مجاز مجاز ہے جو اس کا مطلب کچھ لوگ بنا دے کس کا انعام ہوگا ہاں یعنی کہ کہتے ہیں رحمت سے یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ بندوں پہ انعام کرنے والے ہیں تو رحمت یہاں کیا مراد ہے اللہ کا بندوں پہ انعام جی ہاں تو یہ مجازی معنی ہے چلیے دونوں کا یہ نہیں دونوں میں صرف صرف دونوں سے ایک ہی نکلتی ہے رحمت رحمت, رحمت چلیے جی دوسری مثال دوسری مثال اسی میں یہ پڑھیں گے جی آپ پڑھیے جی ازباللح شدامل شدامل آزباللح اس کا ترجمہ کون کرے گا جی جی جی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی رکیے رکیے ختم کیا ہو گیا موہر لگا دی ہے اللہ اللہ نے علی قلوبہم دلوں پر وہ اعلیٰ اور ان کے کانوں پر مو جگہوں پہ لگی ہے کہاں کہاں دلوں کے اوپر اور کانوں کے اوپر ان دل میں اثر نہیں ہوتا اور کان جو ہے سنتے نہیں ہیں حد کو وہ اعلیٰ ابسان شاوا اور ان کی آنکھوں پہ کیا ہے پردہ ہے یہ بھی بخص کے لیے مسئلہ تھا کہ اللہ نے مور لگا دی اللہ مور لگائیں یہ مناسب نہیں کیا کریں گی کہتے ہیں کوئی مور نہیں اور کوئی پردہ وغیرہ نہیں اور یہ تو بس مجاز مجاز ایسے کہہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے کوئی مور نہیں ہے صاف صاف کہہ رہے ہیں لیکن صاف صاف انکار ہے کہ مجاز کے نام پہ کیسے قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ دیکھیں اللہ کہیں میں نے مور لگا دی کہتے ہیں کوئی مور نہیں اللہ کہتے ہیں ہم کن گاؤں پہ پردہ کہتے ہیں کوئی پردہ نہیں یہ تو مجازم کہا حال جانا ویسے کہتے ٹھیک ہے تو یہ لکھنے وہ یہاں کہہ رہا ہے ایک چھوٹا سا لکھنےشری اور دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی مور نہیں کوئی پردہ نہیں یہ مجازم کہا گیا ہے کیا نام آپ جمی لکھنا زمکشری یہ دیکھیے اچھی بات ہے یہ کا نام آپ کو لکھنا پڑے گا بھائی ہاں جی محتظری سے ہندی کی کتاب ہے کتاب کے نام کی لکھنے ویسے نام بہت بڑا ہے لیکن میں اس لکھتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا آپ پریشان نہ ہوگا کریں ایسے کئی دورے آپ کرتے رہے تو انشاءاللہ اب ذہر ہے یکدم تو نہیں ہوگا نا اب آپ کو چاہیے نا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ بعد میں تین چار بات سنیں آپ انشاءاللہ شاء اللہ آپ سب سمجھائیں گے ان کچھ ابھی سنیں کچھ بعد میں سنیں میرے بھائی ان کا بہت فائدہ آپ کو اب اگر آپ ایسی تفصیل اردو میں پڑھیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ رحمت سے مراد انعام ہے آپ فور سمجھائیں گے کیا کہہ رہا ہے اگر یہ کہہ دیا آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کہ کیا کر گیا کیا غلطی ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا چلیں چلیں آگے تیسری ایج جی پڑھیے بھائی بتایا نہیں بتایا نہیں یہاں پہ یہاں پہ نہیں بتایا مجازی مانا ہے لیکن یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ کیا مجاز ہے جی نہیں نہیں اوپر ہے ہاں جی کن اللہ تعالی کیا کہتے ہیں ہو جا ہو جاتی کہتا ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ کن فن یہ مجاز ہے اور ویسے مثال دی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ولاما وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ مجاز ہے اور ایک مثال ہے بات سمجھانے کا طریقہ ہے باقی ایسی کوئی بات وہ ہوئی نہیں ہے نہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہو جاؤ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے زمکشری نہیں یہ مکشری کی کا جی ہاں نہیں اصل میں ایسی موقع پہ جہمی کو الگ سے فرقہ نہیں ہے یاد رکھیں جامی جو اللہ کی سوات کے منکر ہے سب کے اوپر لفظ بول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی <سلام> بڑا جہمی ہے جو ساری سوات کا منکر ہے کوئی چھوٹی سوات کا انکار کرتا ہے اس میں جہمی تھوڑی سی ہے یہ ہے ہے چکر ٹھیک کون ہے کل ذکر ہوا تھا تھوڑا سا ایک ادھر بیٹھے تب ضرور ہوئی ہے اچھا اشاعرہ کس بھی طرح منسوب ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا ابو الحسن لیکن اشری جو ہے آج کل کے عشری جو ہے وہ عشری کے ابو ابوالسر اشری کے اس عقیدے کے اوپر ہیں جو مرلہ نمبر دو کا ہے ٹھیک ہے پہلے مرلہ کے وہ کیا ہیں مرتضری پھر دوسرا مرلہ وہ ہے جس کے اوپر آج کل یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور آخری مرلہ ان کا وہ جو ہے وہ اہل اسلط جماعت کے بہت قریب تھے اور امام عمدہ نمبر الحمد اللہ کے عقیدے کے اوپر تھے تو بہرحال آج کل ہمارے ملک میں جو ہیں لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو عقیدے میں منسوخ کرتے ہیں عشری اور ماتھوری کی طرف انہوں نے لکھا اپنے کتابوں میں صاف صاف کہ ہم فقہ میں مقلد ہیں امام اللہ کے اور عقیدہ میں ہم کس کی بات مانتے ہیں کی اور تو یہ عشاعرہ سے اب ہمارا واسطہ پڑا ہے جی ان کی مثال سنگیے ویسے یہ مثال پہلے آ چکی ہے لیکن ذرا جی مزید وضاحت ہو جائے گی یہ مثال کون پڑھیں گے پڑھیے آپ ہاں یہاں پہ راضی ہے فخر الدین راضی کا نام سنا ہوگا آپ نے یہ اشری ہے فخر الدین راضی ہمارا واسطہ پڑھا تھا کیسے آپ اشارہ کی بات کریں تمہارا واسطہ کیسے پڑھ رہا ہے فخر الدین اب راضی ان کی تفسیر جو ہے 26 تاریخ جسوں میں ہے اور جن کے پاس ان عقائد کی گہرائی نہیں ہے وہ اس تفسیر کی کافی تعریف کرتے ہیں کیونکہ تفسیر میں عقل سے کافی کام لیتے ہیں تو جو آپ آخری چیز پڑھیں گے تو آپ کے پاس بھی اگل ہے تو آپ کو اچھی لگے گی ٹھیک ہے نا لیکن جب تک وہی کا نور نہیں ہوگا وہی کا نور نہیں ہوگا تو آپ کو ایسی چیزیں اچھی لگیں گی جیسے چند دن پہلے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مکام ایک صاحب ہیں وہ درس دیتے ہیں مکام ایک صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں درس دیتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی ایک مدرس میں ہی تین طلاقیں دے دے ایک مدرس میں ہی ایک جگہ پہ ہی تین تلاقے دیتے کتنی ہوں گی یہ تو حدیث کے مطابق ہے نا اکل سے بھی بات کرنی ہے نا اور آپ نے یہ بتائیں اگر میں آپ کو تین چھپڑ ماروں کتنے شمار کریں گے آپ آپ اکل کے مطابق تو ٹھیک ہے لیکن کیا حدیث کو بھول گئے آپ آپ تو آگ میں ڈی بھائی وہ سوال کرنے والے صاحب نا جیس کو جانتا ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی شرف کے زمانے میں مبک شریف کے زمانے میں مر فروقی کے زمانے میں تین طرح کی کتنی شمار ہوتی تھی ایک شمار ہوتی چلے مارک کن کا وہ چھوڑیے اچھا مثال کیا جی ما مانا ما یہ کون کہہ رہے ہیں یہ اللہ و مطالعہ کس سے کہہ رہے ہیں شیطان سے ما مانا کس چیز نے تجھے روکا ہے میرے بھائی توجہ ادھر رہے اللہ آپ کو دے خیر دے پلیز توجہ ادھر میں بار بار توجہ مجھے چاہیے توجہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو میرا کام ادھر روک جاتا ہے یہ ما یہاں پہ کون سا ہوا نہیں آپ میرے ساتھ ہی نہیں اس کا مطلب استفامیہ ہوا سوال والا جو جس کا منع نفی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نافیہ جو جس کا مانا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مصولہ یہاں پہ آیا کس چیز نے یہ کون سا ہوا استفامیہ ما منع کا کس چیز نے تجھے روک دیا ہے کس سے کہ انتشدہ سجدہ کرے کس کو لما خلق اس کو جس کو میں نے کے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھی یہ یاد نہیں بولا گیا کیا بولا گیا ہے یہ دیکھیں یہ با باقی جر ہے آگے ہے یدین کیا ہے یدین کا مطلب کیا ہوتا ہے دو ہاتھوں اور آگے ہے با زید یدین زید کیا زید کا مطلب ہوتا ہے پلس جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یا ہے یعنی کہ میرے دونوں ہاتھ الگ الگ کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ جب یہ مضاف داخلہ ہوا تو ابھی میری منہ ہزم ہو جاتا ہے تو اب یا یا جمع ہوگی کیا ہوگا یہ دہی گیا ٹھیک ہے یعنی جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اس کو سیاح کرنے سے تمہیں کس نے روک دیا ہے یعنی کہ جس کو میں نے اتنی عزت دی کہ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تم اس کو سیاح نہیں کر رہے تو ہاتھ آ گئے کہ نہیں آ گئے آ گئے اب یہاں پہ ان پر مسئلہ مان گیا اچھا کریے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ انہوں نے سات سا پیسے کہا ہاتھ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے ہاتھ جس کو ہاتھ کہتے ہیں اور دوسرے پلانگ ہوتے ہیں مجاجی وہ کیا جی قدرت نعمت قدرت اور نعمت اور کہتے ہیں چونکہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ہاتھ مان لیں یہ ممکن نہیں ہے مجبوری بن گئی ہماری اب ہم مجازی مانا کی طرف جائیں گے اب کہتے ہیں چاہے آپ نعمت لے لیں مراد چاہے آپ قدرت لے لیں کہ جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے جی فخر الدین دا کا قول ہے ٹھیک ہے یہ فخر الدین داضی کا قول ہے تو بنا یہ بنیاد کہاں سے پڑتی ہے بات کی کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ممکن نہیں کیوں ممکن نہیں ہے بھائی کیوں ممکن نہیں ہے میں نے کل بھی یہی بات کی تھی آپ کی زندگی بٹھانے کے لیے یہ وہ بات کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے کر رہا ہو جب آپ نے دیکھا ہی نہیں کوئی اللہ تعالی کے بارے میں اپنی عقل سے بات کر سکتے ہی نہیں ہم تو جو اللہ نے خود بتا دیا آمن نا, آمن نا. بس ہم مان لیتے ہیں ہمارا یہی کام ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھا ہوا ہے تو اب آپ بیٹھے بیٹھے کسی نے کہہ دیا جی فلاں جہاں پہ آدمی ہے اس کا ہاتھ جو ہے مثلا ایک کمرے کے برابر لمبا ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے انسان دیکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے اکل سے تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بھئی غیبی جہان ہے جو اللہ نے بتا دیا ٹھیک ہے اور جو اللہ نے کہا صحیح کر اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ان کا مسئلہ کیا بنا کہ انسان کے بھی ہاتھ اللہ کے بھی ہاتھ تو یہ غلط ہو جائے گا بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ انسان کی طرح ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بیسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں جیسے اس کی عظمت کے لائق ہیں تفریح تو بیان ہی نہیں کر رہے اور اگر تم ہاتھ سے بھاگو گے کہ ہاں نہات بھاگو گے اللہ سنتا ہے تم بھی مانتے ہو شاعرہ جو ہیں یہ مانتے ہیں اللہ سنتا ہے تو انسان بھی سنتا ہے اب کر دو انکار اس کا بھی کہاں کہاں بھاگو گے انسان موجود ہے انسان موجود ہے جی اور اللہ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کر دو اس کا بھی انکار کہاں کہاں بھاگو گے بھاگ نہیں سکتے آپ آپ کو حقیقت کی طرف آ جانا چاہیے حقیقت کو مان لینا چاہیے تو برحر یہ ہے کہ ان کی مثال اشاعرہ کی چلے جی نمبر تین آئندگی کتاب کا نام ہے تفصیر الکبیر اس کے دو نام ہیں ایک نام ہے تفصیر الکبیر جس जो میں لکھنا لکھ لے لکھنا ضروری نہیں ہے से سکتا ہے اچھی بات ہے اور کون سے ضروری یہ ابن چہنگیا سے پہلے کے ہیں تھوڑے سے ان کے چھٹی صدی کے آپ نے یہ راضی یہ ایران گلا کے علاقے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابن تیمیہ سے تقریباً آپ کہہ رہے ہیں ایک سو سال پہلے کے ہیں ابن تیمیہ سے ایک سو سال پہلے کے ہیں اس لیے ابن تیمیہ کی کتابوں میں جا بجا رد ملے گا ان کا وہ جا بجا ان کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ابن تیمیہ کے اوپر اللہ نے بڑا انعام کیا اور ان کے ذریعے ہمارے اوپر اللہ نے انعام کیا یہ آدمی ایک زمانے میں سب سے لڑتا رہا ہے آپ کو ہلمی تو بدنام ہے نا بدنام تو اس میں ہونا ہی تھا ایک ہی وقت میں صوفیوں سے بھی لڑ رہا ہے کیونکہ وہ جو بدلیاں کر رہے ہیں آپ نے دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اشارہ سے بھی لڑ رہا ہے موترا سے بھی لڑ رہا ہے جہاد بھی اس نے کیا کے خلاف یعنی کہ ایک ہی وقت میں سب سے بہادر رکھا تھا جی سب عیسائیوں کے خلاف بھی بالکل عیسائیوں کے خلاف بھی کام کیا ہے اور وہ لوگ جن کو گستا کہتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا برا بڑا کہنا کتنا بڑا جرم ہے اس معاملے میں سب سے شاندار سب سے بڑی کتاب اور کسی کی حسف نے جینیا کی ہے کس موضوع پہ کیوں بھائی میرے آخر میں انکوائر کس موضوع پہ بڑا؟ نہیں نہیں انکوائر بھائی سے پوچھا चेँ. کیا پوچھا ہے میں نے ہاں کیا کتاب کس موضوع پہ کتاب پہ میں نے ذکر کیا ابھی ہاں <سؤال> <سؤال> اس موضوع پہ اس ٹاپک پہ اللہ کے سر کے بارے میں برا پتا کہتا ہے تو یا تو ایسی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کیا سب سے بڑی سب سے عمدہ ہے تو بہت رحمت اللہ کی ہے شیوں کے خلاف سب سے اچھی سب سے عمدہ ہے تو ابن تعمیہ کی ہے سب سے بڑی میرہ جو سننا کے خلاف جو لوگ ہیں آج کل ہے نا اکل سے کام لیتے ہیں حادیث کا انکار کر دیتے ہیں یہ کتنا بہت بڑا ہے ان کے اوپر کی سب سے بڑی سب سے مدد کتاب ہے تو ابن تعمیہ کی ہے بس ابن تیمیہ کو وہی مانے گا جو ابن تیمیہ کو پڑے گا جو نہیں پڑے گا وہ اپنے مولوق کے باتیں سن سن کے میں ایک دفعہ بیت اللہ میں ہاتھ کے سیزن میں نیچے بات روم کے پاس کھڑا ہوا تھا تو ایک ساتھ اور پاکستانی کھڑا تھا اس سے بات چیت شروع ہوگی آپ کا ہیں بتایا میں مدینہ میں رہتا ہوں جنرس میں پڑھتا ہوں تو کیا آپ کا ہے کس چیز میں پڑتے ہیں تفصیل سازشی تفصیل کس کی ہے میں نے کہ میں نے جو دیکھا ہے ابن تیمیہ کی ابن تیمیہ وہ ستنا مسلمان نہیں مانتا تم کہتے سب سے بڑے مفسر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا دین بنا دیا تھا دیکھیں پروپ میڈیا اور چیز ہے میڈیا اور چیز ہے مثلا میڈیا کہہ رہا ہے اہل مکہ کا کہ نبی السلم جادوگر ہے نبی السلم کااہر ہے نبی السلم مجمون پاگل دیوانے ہیں نوزہ تو کیا یہ خبریں ٹھیک تھیں یہ میڈیا ہے اور میڈیا ہی نے کہہ دیا محمد عبد البہب کے بارے میں انگریزوں کا ایجنٹ ہے جو خود انگریزوں کے ایجنٹ تھے انہوں نے اس آدمی کو جس نے توحید کے لیے سب سے اچھا کام کیا کیا کہا انگریزوں کا ایجنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں تعارض العقل اقلیم نقل نہیں ہے بھی نہیں اور شاید پچھلی دار کسی نے میں سے کہا تھا میں صرف پہلے کہا تھا ممکن بھی نہیں ہے ممکن بھی نہیں ہے اس کی امید ہے شاندار کتاب ہے میرے حال جو سننا میرے اشیوں کے خلاف ہے اور اگر وہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو ہے اس کے نام کیا ہے ننگی تلوار اوپر اللہ کے رسول کو برا بلا کہے تو پورا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم برا اللہ کے رسول کو برا برا کہے اس کا کیا یاد ہے اس کے بارے میں پورا یہ کیا دلائل ہیں کیا سیدھا ہونی چاہیے کیا یہ سارا اس میں آپ کو ملے گا اور جی اس کا م... ہے نہیں لیکن اس کا ہو سکتا ہے فرق میرے خیال میں ہے نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن اس کا اور یہ جو ہے نا میرے خیال میں اس کا ترجمہ اس شکل میں آپ کو ملے گا کہ ان کے شگیردہ کے امام بھی انہوں نے اس کتاب کو مختصر کیا مختصر کیا تو پھر اس کا ترجمہ اردو میں ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہے ایک منٹ بات رہتا ہوں یہ لگتا ہے میں ضروری فون ہے جی السلام علیکم جی سر الحمد للہ جی میں کلاس گا جی جی میرے خیال میں ابھی تک تو نہیں ہوگا صحیح جی. ٹھیک ہے دیں دیں خیر ہاں ٹھیک ہے دور جی صاحب شکار موسلات ہاں ٹھیک ہے ذاکر اب فون سائلنٹ سے نہیں تھا ابھی میں صحیح اس جی ہمارا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور عقل میں اور نقل کہتے ہیں کتاب و سنت کو کیونکہ وہ منقول ہے نا کتاب و سنت منقول اوپر سے ہے نا اس کو کہتے ہیں منقول تو عقل اور نقل میں تارت جو ہونے کا جو دعوی کرتے ہیں لوگ درخ ہو یا غلط ٹھیک ہے اس کو انہوں نے غلط قرار دیا ہے اس کتاب میں کہتے ہیں جو عقل صحیح ہو شرط عقل سلیم کون سی عقل ہو عقل سلیم اور نقل صحیح ضعیف بلوت نہ ہو وہ کہتے ہیں عقل ہو سلیم اور نقل ہو صحیح ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا تضاد تب ہوتا ہے جب عقل جو خراب ہو چکی ہوتی ہے یورپ سے متاثر عیسائیوں سے متاثر اس سے شیوں سے متاثر عقل خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے سیکولر لوگوں سے متاثر یا یہ ہوگا کہ روایت ہوگی وہ آپ کے پاس منگرد ہے زحیح ہے تب مکلہ خراب ہوگا ورنہ کوئی تضاد نہیں ہوتا چلیں یہ ایسے موضوع ہیں جن کے اوپر سوچنا بھی میرے جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہے جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے اور شاندار لکھا ہے ماشاء جی چلیں جی نمبر تین نمبر تین جی ایک مولا رہ گئے تھے میں سے جی ہاں جنہوں نے پورا پاک میں موجود حقائق کا انکار کیا اور انہوں نے ایسے مجازی معنی پہ محمول کیا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ پاتن معتدلی اور راستری لوگوں کا سیوا ہے مثال بخیر اب قرآن پاک میں کبھی جنت کا ذکر آتا ہے کبھی جہنم کا ذکر آتا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جانور جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں پتھر تسبیح کرتے ہیں ہر کی تسبیح کرتی ہے آپ یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا بجائے اس کے کہ یہ مان لیتے کہ پتھر تسبیح کر سکتا ہے اللہ کی بات مان لیتے انہوں نے اللہ کی بات کا احترام نہیں کیا انہوں نے اللہ کے کلام کی تحریر کر دی چلیے اس سے براد یہ ہوگا اس یہ ہوگا جہنم اگر کیا ذکر آ گیا کہیں پرانے پاک میں کہ جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو غصے میں آ جائے گی قیامت مت کی کے روز اور کہا اس سے براد یہ ہوگا کہ جہنم والے فرشتے غصے میں آ جائیں گے اللہ کہتے ہیں جہنم غصے میں آ جائے گی وہ کہتے ہیں نہیں مجاز ہے جہنم خود نہیں آئے گی جہنم والے فرشتے غصے میں آ جائیں گے تو اس نا کر کے یہ انکار کرتے ہیں قرآن حقائق کا چلیے مثال کیا پڑی ایک مثال جی ہاں پڑھیے مثال جیسا اللہ اکبر. یہ کیا تلمہ ہے پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف مستوی ہوئے ٹھیک ہے وہی وہ آسمان ملت آسمان دفان کیا تھا اس وقت دھواں تھا فقالا تو اللہ نے کہا اس سے کس سے ولیل ارد اور زمین سے اللہ کس سے بات ہے اسمان سے اور اس خالق کے کری کوئی مشکل ہے لیکن ان کے لیے مسئلہ بن گیا چلیں آگے چلیے اے ایتیا آؤ اے تیا اتیا یہ لفظ کتنے آدمیوں کے لیے ہے دو کے لیے کے کریے ایک کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ ایتیا یعنی ان کے زمین دونوں سے کہا او تو خوشی سے آؤ او کرن یا نہ خوشی سے لیکن آؤ قالتا قالتا ان دونوں نے کہا کہ کن دونوں نے زمین میں اتینا ہم ہیں خوشی خوشی اطاعت کرنے والے اطاعت کرنے والے بن کے ہم آگے ہیں خوشی خوشی ہم آ ہیں اچھا اب زمخشری صاحب یہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نہیں نہیں زمکشری اب نیا روپ ہو گیا نا وہ اشارہ ختم ہو گیا یہ نمبر تین ہے اب نمبر تین ہے جی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آسمان اور زمین کو آنے کا حکم دیا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں پرانے پاک میں آتی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو بننے کا حکم دیا کہ بن جاؤ پیدا ہو جاؤ ان کے تو وہ خوشی خوشی پیدا ہو گئی انکار نہیں کیا کسی پیدا ہونے سے ٹھیک ہے وہ خوشی خوشی پیدا ہو گئی پیدا ہونے سے انہوں نے انکار نہیں کیا یہ اس سے مراد ہے آپ کو ایسی چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں بار بار کل سے ٹھیک ہے آپ کے دماغ میں داخل سے لیے کر رہے ہیں کہ تفسیر کا مطالعہ بڑے دھیان سے کریں اللہ کے کلام کو زہری معنی پہ محمول کریں حقیقی معنی پہ محمول کریں بالکل آسان ہے حقیقی مانا یہ مشکل داموں یہ پڑے ہوئے ہیں حقیقت پہ رہنا اصل پہ رہنا کوئی مشکل نہیں ہے مشکل آپ کو تب پیش آئے گی جب آپ دائیں بائیں بھاگیں گے کسی طویلیں کرنا پڑتی ہیں آپ کو پھر کہیں پہ طویل آپ اور کرتے ہیں کہیں پہ کرتے ہیں مصیبتوں تب پڑتی ہے اب اب صاف صاف اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آ جاؤ خوشی سے رہ خوشی سے اب مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا صاف ختم ہو کوئی بات نہیں ہے کچھ اور یہی لوگ مزے کی بات یہ ہے اردو اسپیکر لوگوں کی طرف آتا ہوں یہی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئے گی کہ مکہ میں ایک پتھر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بالکل یہ صحیح ہے اب صحیح ہے اور ہمارا اس کے اوپر بھی مان ہے ہمارا اس کے اوپر بھی مان ہے ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے اس کے اوپر بھی مان ہے کہ یہی لوگ یہاں پہ مان جائیں گے لیکن نبی سلم کو پتھر سلام کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی باری آئے گی یہاں پہ کام خراب ہو جائے گا آت کا لیتے ہیں. جی آت کا لیتے ہیں. ہاں جی ہاں لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ چھوی نہیں ہے کہ نبی سلم کو پتھر سلام کرتا تھا یہ حقیقت ہے ہاں یہ حقیقت ہے چلیں نمبر چار جی اس عقیدے میں نمبر چار ان لوگوں کی سلاح ہے جی بات چھوٹی میاں ہاں ہاں رک جائیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن پاک میں تو بات پڑھ دی لینا یقین نہیں آتا کیوں یقین نہیں آتا ہو سکتا ہے مزاقی مانا مراد ہو ہو سکتا ہے جو ذہنی معنی مراد نہ ہو یہ یقین ان کو نہیں آتا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کب یقین آئے گا باقی وہ جب ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ تعویل کرو ہر جگہ مجازی مانا تو باقی وہ ہر شک میں پڑ جائیں گے کہ یہاں حقیقی مانا کہ مجادی معنی ہے لیکن الحمدللہ جو حقیقی معنی مراد لیتے ہیں ہمیں یقین ہے جو قرآن نے کہا وہ من اسق و من اللہ اللہ سے سچا کون ہے اللہ سے سچا کون ہے خالد سچا نہیں تو بخلوک سچی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے چلے تو یہ تو اس قیدے میں ان کا بھی ارادہ ہے کیونکہ اگر وہ اس قیدے کو اپنا دیں اس قیدے کو پھر یہ جو تردت والی شک والی صورتحال ختم ہو جائے گی تردت میں شک میں اسی لیے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مزاجی مانو کی طرف بانٹتے ہیں چلے وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن پاک کے الفاظ یقین اصل نہیں ہوتا کیونکہ ان ان کے کے بارے بارے میں میں کن کے بارے میں پرانی الفاظ کے بارے میں ان کے بارے میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ یہ کہیں مجادی مانا میں نہ ہو یہ دعوی کرنے والوں میں فخر الدین رازی بھی ہیں اور شاطری بھی ان کے اچھے کام بھی کافی سارے ہیں لیکن یہاں پہ آ کے بھی مار کھا گئے ٹھیک ہے تو ساتوی بھی یہ دعوی کرنے والوں میں شامل ہیں کہتے ہیں پرانے پاک سے یقین حاصل نہیں ہوتا اچھا پھر یقین کہاں سے حاصل ہوتا ہے پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں پھر وہ کون پوچھ رہا تھا کل علم کلام کے بارے میں ہاں وہ علم کلام میں جا کے وہاں پہ ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے تو قرآن کی جو آئٹن علم کلام کے مطابق ہوتی ہیں ان کو ہم مان لیں گے قرآن کی وجہ سے نہیں علم کلام کی وجہ سے اس نے یہی کر دی ہے ٹھیک ہے اور جو نہیں نوزالی آگے چلتے ہیں ابھی مزید مجید آپ وہات کریں گے اس گروپ کا گروپ کا نام ہے یہی ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن پاس یقین آسر میں تو دو آدمی کیس اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے اب گروپ کا باقاعدہ نام میں نہیں کوئی کہہ سکتا یہ برالی جو بھی مجاز کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا گیتا یہ رہتا ہے لیکن میں نے ان کے نام دے دیا جن کے ن... میں اچھی طرح پڑھا ہے وہ گفتو کی ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ اکثر لوگ جو بھی مجاز سے دعویٰ کریں گے تو ان کو یقین سے کہاں سے آن... بھی حاصل ہوگا ان کو مجاز کیسے نہیں کے وہ کتاب ہو رہی ہے یہ نہیں نہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ جب کریں گے کیا ہوگا کہ کتاب اتنی عظیم اور برند بالا ہے کہ اوپر ہے جیسے مقام و مرکہ بہت اونچا ہے تو مجادی منانی ٹھیک ہے چلیں جی کے درست ہونے پہ چند دلائل پہلی دلیل جی کون سا پڑھیں گے پہلی دلیل جی ان کو ارماتے ہیں جی آپ جی ہاں آواز نہیں آنی چاہیے بھائی جی بھائی بھائی بھائی میں موجود ہوں الحمدللہ ابھی تک تو زندہ ہوں میرے ان کے درمیان معاملہ ہے ان شاء اللہ خواہ شفا آپ جی مجھے پتا ہے مجھے پتا جی جی تو شری کو چلو اسی آر کو چھوٹے پڑھو جلدی سے عَدَ اللَّهِ مَا لَا ہاں جی دی. پہلی دل کیا ہے قل آپ کہہ دیں انما اِن سوائے اس کے نہیں ہر حر حرام قرار دیا ہے حرام کرا دیا ہے ربی میرے ربنی الفواحشہ بے حیائی کے کاموں کو ما ماں رامینا جو بے حیائی کے کام ظاہر ہوں ما بتاؤں جو چھپے ہو ہوں گے بے حیائی حرام ہے اس اسے کو یہ پتا چلا بے حیائی کے کام بے حیائی کی فلمیں بے حیائی کے ڈائیکٹ بے حیائی کے نیوز پیپر یہ سب پڑھنا پڑھانا سننا دیکھنا یہ حرام ہے آگے ولگما اور اس نے حرام کرا دیا گنا کو گنا کرنا حرام ہے ولبیہ بغیر الحق اور نہق کسی پہ جاتی کرنا ظلم کرنا یہ بھی حرام ہے وہ انت شریکو بلّا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ شریف سے رہو ماں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ کو دلی نہ اور آخری چیز کا حرام ہے یہ جانتے سنیے ہمارے مضوط کہنے سے تعلق ہے وہ انت اور یہ کہ تم کہو اللہ اللہ پہ مال تعالیم جو تم نہیں جانتے اللہ کے ذمے ہو باتیں لگاؤ تو اللہ تم نہیں جانتے بغیر علم کے بغیر ضریف کے تو یہ بھی اللہ نے حرام کرا دیا ہے اب اللہ نے کہا اس اللہ الرحمٰن الرحیم الرحمان کا مطلب یہ کہ رحمتوں والا آپ کہہ رہے نہیں رحمت والا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے انعام دینے والا ٹھیک ہے یہ آپ نے اللہ کی ذمہ بات لگائی ہے بغیر دلیل کی اللہ نے جو رحمان کہا ہے اللہ اس سے یہ مارا مواد دینا چاہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ کے ذمہ وہ بات منسوخ کریں جو اللہ نے نہیں کہی اور بغیر دلیل کے ہم کریں آپ تو اس سے بھی بات اللہ کی جو قیدا ہم نے بیان کیا یہ ٹھیک ہے یہ عید عید کر رہی ہے اس قیدے کی جو اس قیدے کے ساتھ ہم ہیں نمبر دو دوسری دلیل پڑھیے نسولہ بھائی کلام اللہ کو اس کے قاعدہ قاعدہ پل پڑے قاعدہ دوسری دلیل قاعدہ جی دوسری دلیل قاعدہ کلام اللہ کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے برخلاف کوئی دلیل مل جائے ٹھہرے یہاں پہ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. جی. کہ کلام اللہ کو اس کے زہر پہ محمول کیا جائے گا میں نے بتایا تھا کہ زہر والا جو قاعدہ ہے یہ کئی قیدوں کی اساس ہے بنیاد ہے تو اب وہ قیدا جہاں کے ہم نے اس کو دلیل بنا دیا ہے پہلے ہم نے وہاں دلائل لیے تھے کہ وہ قیدا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قاعدہ بھی اس کیٹیگری تجز کر رہا ہے حقیقی مانا جو ہوتا ہے نا یہ ذہنی مانا ہوتا ہے اور مجازی مانا جو ہوتا ہے یہ ذہنی معنی نہیں ہوتا تو وہ قاعدہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ قادا ٹھیک ہے سمجھے بات تو سمجھیں گے سبزی بھائی چلیں دوسری دلیل قیدا جی پڑھیے بھائی دوسری درل قاعدہ دوسری دلیل دریل قاعدہ پھر سے پڑھی نہ کلام اللہ کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے برخلاف کوئی دلیل مل جائے گی اور قرآنی الفاظ کو مجازی معنی پہ محمول کرنا ان کے ظاہری معنی سے اعراض ہے اور تعبیر ہے اور تعویل ہے ٹھیک ہے تعویل کی ہوتی ہے دہنی معنی کی الٹ ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو تعویل کا مطلب ہوتا ہے دہنی معنی مراد نہ لینا تو اب یہاں جب آپ حقیقی معنی کو چھوڑیں گے تو یہ ظاہری معنی سے رازا تعبیل ہے اور یہ اس کہہ دے کے اخلاق پہلے ہم پڑھ چکے ہیں چلیے تیسری دریل تیسری دریل جی مولانا آپ پڑھیے جی تیسری دریل اگر اگر قرآن الفاظ کو مجازی معنی پہ محمود کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا تو یہ کبھی بھی بننا ہوگا ہاں جی ٹھیک ہے چاند قرآن الفاظ کے حقیقی معنی آپ کو پسند نہیں ہے آپ ظالمان لے رہے ہیں کچھ مجھے پسند نہیں ہوں گے کچھ ان کو نہیں ہوں گے کچھ ان کو ٹھیک ہے نعوذ باللہ اللہ کا کلام پھر تماشا بند رہے گا بھائی ٹھیک ہے یہ کبھی نہیں بند ہوگا سر تو بند ہی رکھو بالکل بند کر دو اس کو جی ہاں چوتھی درین بھائی چوتھی کا یہ موقف ہے کہ معنی کہنا ہی اصل ہے اور مدازی اللہ اصل کے خلاف ہے بلکہ اجماع کا دعویٰ ہاں یہ جو قیدا ہے جو قیدا بیان کیا ہے میں اس میں تفصیل دلی میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر نے بھی یہی کچھ کہا ہے اور بلکہ کچھ علمائی نے کہا کہ اس کے اوپر اجماع ہے عمل میں سستی کی ہے لوگوں نے یہ راضی جو ہیں انہوں نے قیدا نقل کیا ہے لیکن وہ آگے جا کے کیا کہہ دیتے ہیں چونکہ یہاں پہ حقیقی مینا نہیں ہے اب جائیں گے لیکن یہ مانتے ہیں کہ اصل کیا ہے کہ حقیقی مرابل کیا جائے وہ یہ قاعدہ وہ بھی مانتے ہیں یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی مانتے ہیں تطبیق میں پریکٹیکل میں آگے وہ کنہیں اور نکل جاتے ہیں ٹھیک پانچویں دریل جی پڑھیے مراد مکمل علم اور مکمل بیان اور مکمل نصیح نصف نسخ عربی کا لفظ ہے مراد وہی نصیحت ہے لیکن نسخ مراد جا مکمل نسخ سے نسخ سے یہ بات بڑھائی لگتی ہے کہ وہ کسی لفظ سے مجازی بارے مراد لے اور اس بارے میں کوئی وضاحت بھی جاری نہ ہاں گیا رحمان سے مراد رحمت سے مراد انعام لے مجادی مانا اور وضاحت بھی کوئی نہیں کوئی دلیل بھی کوئی نہیں کوئی اور کہیں جان وضاحت بھی نہیں کی کہ میں یہ مراد لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور بندوں کی خیر خائی والے بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں وہ خالق ہے عربی زبان کے ٹھیک ہے تو پھر یہ آگے جا کے کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سے یہ بات بعید لگتی ہے چلیے آگے چلے چاند تصبیقی مثالیں تصبیق کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی پوچھ رہے ہیں کل سے ہم ڈگے ہوئے ہیں آج پوچھ رہے ہیں کیا مانا <تصفح> کوئی بتایا جی کیا مانا تصبیق <تصفح> <تطبیق تصفح> کی مثالیں پریکٹیکل پہلے ہم نے اصول بیان کیا اب ان کو کہیں ایسے تو پر فٹ کریں گے وہاں پہ چاند تصویریں ہمیں غلط ملیں گی تو ہم کہیں گے نہیں یہ کیٹا وَيَبْقَى بال سالبا وبی کام ویب کا بنا کیا ہے اور باقی رہے گا وَجْهُ رَبِّكَ کا تیرے رب کا چہرہ زل جو عظمت والا ہے ول ہی اور عزت والا ہے اب یہاں کے کیا مسئلہ مانگے ان کے لیے چہرہ اللہ, اللہ, اللہ کا چہرہ جو ہے جی استفبل اللہ, اللہ ان کو دے کہتے ہیں جی چہرے سے مراد یہ ہے یہاں پہ کون یعنی یہ موت ہی کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں ایسے اصل میں وہ کہتے ہیں اصل میں ایسے ہے یہ دیکھیے گا ٹھیک ہے وج سے مراد یہاں پہ کیا ہے سواب اللہ کا ثواب جو ہے وہ باقی رہے گا یہ تفصیل کا مجادی معنی یہ ہے اس کا وج کا مجادی معنی یہ ہے اللہ نے جو روز دینا ہے کیا کے روز وہ اللہ کا دیا ہوا ثواب جو ہے وہ باقی رہے گا جی ہاں جی اللہ کی طرف سے تبھی کرنی ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ معافر معیے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے یہ غلط ہے کیونکہ حقیقی مانا کے خلاف ہے حقیقت میں وج کا معنی کیا ہوتا ہے چہرہ <سلام> <سلام> <سلام> اب ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ اللہ کا چہرہ انسانوں کی طرح ہمارا چہرہ تو گندہ اس سے ناک کہتا ہے آنکھوں سے کہ اب کیا گندی گندی چیزیں نکلتی ہیں داغ پڑتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے اللہ کا چہرہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے ویسے ہے جیسے اللہ کی شیان شان آپ نے مثال سنی ہوگی جو ان کی بیان کرتے ہیں کہ ہاتھی کا کان ہوتا ہے ہاتھی کا گان دیکھو کتنا ہوتا ہے اور چوٹی کا بھی کان ہوتا ہے سنتی کہ نہیں سنتی آپس میں مقابلہ ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کان اور اس کو بھی ہم کہتے ہیں کان اس کا کان ویسے جیسی وہ ہے اور ہاتھی کا کان ویسے جیسے ہاتھی है ہے ٹھیک ہے وہ بھی کان ہاتھی کا بھی پاؤں ہے ایسے ہی ہے نا اور بکری کا بھی پاؤں ہوتا ہے بلکہ مرغی کا پاؤں لے لیں آپ لیکن نام اس کا بھی پاؤں نام اس کا بھی پاؤں لیکن کوئی مشاورت نہیں ہے کہاں وہ کہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہم یہ جانتے ہیں کہ ویسے ہے جیسے اللہ کے مقام کے لائق ہے جیسے اللہ خود عظیم ہے ایسے اللہ کا چہرہ عظیم ہے اور اگر شیتان کبھی جیل میں ڈالنے کی کوشش کرے کہ ایسا ویسا تین دفعہ عدود اللہ علیہ اللہ جی پڑھ کے پھونک دیں اور توجہ اپنی کہیں اور لے دیں اور کہیں آمن دیر چنے جی دوسری مثال جی پڑھیے آپ جیسری تھوڑی تھوڑی جو آواز آتی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی میرے بھائی تھوڑی تھوڑی آواز کبھی میرے دائیں آتی ہے کبھی بائیں آتی ہے بائیں جو آتی ہے ان کو میں جانتا ہوں لیکن احترام اور دائیں جو آتی ہے اس کو پتا نہیں چل رہا میرے دائیں میرا بائیں مراد ہے دھیان سے انزر، چلے جی وجا جی گو کا کیا مانا اس کا آسان عربی میں جس میں کوئی دھکے نہیں کھانے پڑتے کیا معنی ہے وجہ عرب اور آیا تمہارا ارب ٹھیک ہے اور قیامت کے کرو ان کے آئے گا کیونکہ وہ آنا پکا ہے اس لیے مادی کے لفظ بولا گیا ہے کوئی شک نہیں ہے ان کے اس میں آگے اگلی یاد میں کیا ہے ہر جگ نہیں یہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے فی دول علی میرغمامی بادلوں کے سائے میں بول ملائی کتوں اور فرشتے آئیں یہ کب ہوگا جو. قیامت کے کرو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے یہ ایمان نہیں لا رہے ان کے اس کا مطلب یہ کہ ان کو انتظار ہے کہ کب حساب ہو پھر ان کو سزا ملے گی ان کے پھر بھی ایمان لائیں گے اور اس وقت ایمان ایمانداری کا فائدہ <سؤال> نہیں ہوگا برحال ہمارے ہم یہاں پہ کیا لینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی دو سفتیں آئی ہیں ایک آنا اور دوسرا بھی آنا لیکن لفظ عربی کے دو الگ الگ ہیں ایک جا ایک اتا ٹھیک ہے ایک جا ہے اور ایک کیا ہے اتا یہ <سؤال> جا اور یہ ہوتا ہے اتا ٹھیک ہے یہ آیا کے معنی میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آتا وہ اس کے معنی کیا ہوتا ہے دیا آتا نہیں عطا ہے ہمز کے ساتھ ہے مد کے ساتھ نہیں ہے اب یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا اللہ کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اللہ آئے گا ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر ہم اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں کرتے لیکن دو سہار نے ضرورت کر لی وہ کہتے نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ آئے گا یہ نہیں ممکن اب کیا ہے کہ تو ہمیں تو آ گیا کہتے ہیں اس کا علاج ہمارے پاس ہے کیا مطلب کہتے ہیں جا ارب کا مطلب یہ ہے کہ رب نہیں آیا رب کا حکم آ گیا رب کا حکم آئے گا یا راب کا کوئی فہرستہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ براد ہے جیسے اس سے لکھنے یہ مجادی مانا کیا ہے کہ رب خود نہیں بلکہ رب کا حکم یا رب کا فرشتہ جی آگے یہ تو رب کیا ہے نا یہ تو کیا ہے ہم نے یہ تو ہے ملتا ہے سب کچھ چلے جی تیسری مثال تیسری مثال جی چھوٹے می پڑھیں گی پہلی دو مثالیں جو ہم نے پڑھی تھیں ان کا تعلق تھا اللہ کی سفا سے اب جو ہے اس میں جہنم کا بھی مسئلہ بن گیا ہے عبداللہ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ جاپ سے ٹھیک ہے بار بار کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ابھی آپ سے سوال ہونے والے ہیں اب میں پوچھوں گا کیا سمجھایا آپ کو ٹھیک ہے چلیں وہ کیا بنا وہ اور ہم نے تیار کی دیکھو تجمانی آتا ہے کم از کم آپ جہاں سے سن لیں میرے بھائی پھر بھی آپ کو سمجھائے گا وہ اور ہم نے تیار کی ہے ہم نے تیار کی ہے کون کہہ رہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے تیار کی ہے لیمن ان کے لیے کسداب جو جٹلائیں کس کو جٹلائیں قیامت کو کیا تیار کی ہے سائیرا کیا تیار کی ہے بڑکتی ہوئی آگ بڑکتی ہوئی آگ شولہ مارتی ہوئی آگ ہم نے تیار کی ٹھیک ہے ایزا ادا کا مانا کیا ہے جو جب رت وہ دیکھے گی وہ دیکھے گی رت کون دیکھے گی جنم دیکھے گی مسئلہ ون کے جنم کیسے دیکھ سکتی ہے یہ مسئلہ بن گیا سمجھ رہے یہ مسئلہ کن کے لیے ہے ہاں جو چپروں میں پڑے رہتے ہیں جن کا ایمان ہے کہ جو رب نے کہا سچ کہا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمد للہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل چلیں ادار جب وہ دیکھے گی ہم ان کو کن کو قیامت اٹھانے والوں کو قیامت اٹھانے والوں کو جب وہ دیکھے گی مکان امبائی دن دور سے آئی کیا ہے سمی اولا وہ سنیں گے وہ قیامت والے سنیں گے کیا جہنم کے لیے کیا سنیں گے جہنم کی تغیزن اس کا غصے میں آنا و اور اس کا دہارنا اس کی ان کو آواز آئے گی کہ جہنم کو دیکھ لیں گے وہ بھی اور آواز سنیں گے کہ غصے میں ہے جہنم اور دہار رہی ہے آوازیں نکل رہی ہیں اس سے جیسے کوئی غصے میں ہوتا آدمی تو یہاں پہ کیا آیا ایک تو جہنم کے لیے آیا کہ وہ دیکھے گی جنم کیا دوسرا کیا غصے میں آئے گی تیسرا گفتگو کرے گی گفتگو کہاں پہ آیا پڑھیں آگے یوں مقولو جس دن نقول ہم کہیں گے لی جہنما جہنم سے کیا مطلب ہم جہنم سے کہیں گے حلم تلا اتی کیا تو بر گئی ہے کیا تو بر گئی ہے وہ اور وہ کہے گی کون جہنم حلم مزید کیا تو اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف رمائی اللہ معاف رمائی اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو جنت میں جائیں گے بغیر کسی عذاب کے ورنہ جہنم کا عذاب سینا ایک سیکنڈ کا بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھیں بارنا. تو یہاں پہ کیا ہے جہنم نے گفتگو کی ہے کی ہے کہ نہیں کی ابھی جہنم نے گفتگو کی ہے وہ مخلوق کے اپنے خالق سے تمہیں کیا اس کے اوپر اعتراض ہے بھائی اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے یہ اللہ کی آپ کی طرف سے بتہ کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تنظیم ہم اللہ کو پا کر رہے ہیں ایپ سے یہ پا کر رہے ہیں کہ اللہ نے جہنم کو سننے کی صلاحیت دی بات کرنے کی صلاحیت دی دیکھنے کی صلاحیت دی اور یہ کہتے ہیں یہ کہ ممکن نہیں ہے کیا اللہ کہتی ممکن نہیں ہے تم کو سواری کس نے دی ہے اللہ اگر ہماری روح نکل جائے تو پیچھے کیا ہے اللہ نے روح ڈالی ہمیں بھی جب اللہ نے ہمیں صلاحیت دی تو اس کو اللہ کیوں نہیں دے سکتے ان اپنے آپ کو تم نے سمجھا کہ بس ہم میں صلاحیت ہے جس خالق نے تمہیں دی ہے اسی خالق نے جنم کو دے دی صلاحیت تو یہ انہوں نے اس کی تو پھر تعبیلیں کی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنم کے جو فرشتے ہیں وہ غصے میں آ جائیں گے وہ دیکھیں گے اور وہ بات کریں گے مجاز یہاں پہ کیا ہے جہنم نہیں بلکہ جنم کے فرشتے دیکھنے مجاز یہاں پہ کیا جہنم خود نہیں بلکہ جنم کے فرشتے اگر اسی طرح نہیں تو السلام وہ کہیں گے اس کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے جی شیخ بھائی ٹائم آئے ہیں ہمارا مجاز والا قاعدہ شیخ ابھی ختم ہوا ہے اب ہم نیا شروع کرنے لگے ہیں جی چلیے تفصیلی نمبر ہے شیک عبد اللہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر جا رہا تھا میں بیٹھ تم سے سوال ہوں گے اس کے بعد آرام سے بیٹھ چلیے تب سیدھی قید نمبر سے پڑھیے فیم بھائی مشروط نہیں نہیں پہلے عربی کوئی پڑھے بھائی عربی والا کون ہے آگے تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہے بل تھوڑا سا اضافہ کر رہے ہیں جی ہاں بل جس نے عربی لکھنی ہے ان کے ان کے کہہ رہا ہوں بل ولا اعلی امکانی ہاں جی عربی میں جو, جو اربی لکھنے کی بات کریں وہ پشکار لکھے ہاں ہاں جی ہو گیا چلے اردو مجرد مجرد میں پڑھیے جی ہاں آپ نہیں عربی بھی پڑھیں گے سوال تھا اس سے متعلق ہے تو ٹھیک ہے الگ ہے تب رہنے میں انگلش میں مجھے نہیں پتا بھائی کسی بھائی کو پتا بتا دیں بھائی اب آپ نے آخر میں پوچھا کیا فائدہ ہوا ارے شروع میں پوچھتے تاکہ سارا سبق آپ کو درخت کرنا سمجھ میں آتا ہے میں اس بارے میں فی بات نہیں کروں گا مطالعہ کیے بغیر ٹھیک ہے چلیں آگے جی اردو میں اردو میں کون پڑھے گا جی آپ پڑھیے ماشاءاللہ آپ نئے آئے ہیں آپ جی جی نہیں نہیں آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے اردو نہیں آتی اچھا اچھا آپ کے پیچھے بیٹھے اردو آتی ہے اردو کو نہیں آتی سارے وہ ہے کہ اردو نہیں آتی چلیں پھر آپ ہی پڑھیے مرانا جی آپ نہیں نہیں نہیں وہ بھائی یہ جزا کا لفظ مٹا دیں یہ جزا غلطی سے لکھا گیا یہ مٹا دیں جو بریکٹ میں دو لکھا ہوا ہے بریکٹ میں جزا یہ مٹا دوں چلے شرط مشروط کے واقع ہونے پہ دلالت نہیں کرتی خیر یہ اس کی کوئی مثال اپنی زبان میں سمجھ لیتے ہیں مثلا سعودی حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ جو اگر کوئی ایک دن میں پرانی پاک حفظ کر لے تو ہم اس کو سولہ منزلہ ہوٹل بنا کر دیں گے اگر کوئی پرانے پاک ایک دن میں حفظ کر لے تو ہم اس کو سولہ منزلہ ہوٹل بنا کر دیں گے یا آپ جو کہہ لیں وہ جو بلڈنگ ہے پچاسی منزلہ وہ اس کے حوالے کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن شرط کیا ہے اگر کوئی ایک دن میں تو ہمارے بعد ہت کر لے یہ جو ہم نے بات کی اگر ہتھ کر لے اگر سے یہ نہیں پتا چلتا کہ واقعی عبت کرنا ایک دن میں ممکن ہے سمجھے ہیں؟ یہ جملہ کہہ دینے سے کہ اگر کوئی ایک دن میں حفت کر لے چونکہ جملہ ہم نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں حفظت کرنا ممکن ہے نہیں یہ اگر سے پتا نہیں چلتا اگر سے یہ پتا نہیں چلتا کہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے اگر سے یہ پتا نہیں چلتا اس قیدے کا مطلب یہ ہے سمجھے نہیں سمجھے یہ اگر کا لفظ جو ہے یہ شرط ہے اگر, اگر اگر یہ اگر سے یہ نہیں پتا چلتا کہ عزت کرنا ممکن ہے کہ نہیں ہے یہ اصل میں کہتا کیوں گیا یہ ایت آپ کے سامنے ہوگی پہلی مثال دیکھیں پہلے آپ پہلی مثال دیکھ رہے ہیں نا اسی سب پہ کیا ایت ہے فن کنتا فیشکل آپ سے کیا مطلب ہے بس اگر کنتا تو ہے فی شکن کسی شک میں مم انہ علی کا اس کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازر کیا ہے یعنی کہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازر کیا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں شک ہے فق علی تو آپ سوال کریں ان لوگوں سے یکر کتاب ابن قبل کا جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں کون یودی سائی یعنی کہ ہم نے آپ کو قرآن پاک نازر کیا اگر آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ شک ہے تو آپ جو سیم سے پوچھ یہاں سے یہودی عیسائیوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا بعد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ناود باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بارے میں شخص تھا کہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے پتہ نہیں قرآن ہے کہ نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ یہودیوں عیسائیوں سے رابطہ کرنے لیں تاکہ آپ کے شخص گرو دے یہودی سائی تو بہت خوش ہوئے تو یہ قیدا اس لیے آیا ہے اب میں نے پہلی مثال کو دے دی ہے تاکہ آپ قیدے کو صحیح سمجھ سکیں تو قیدا آپ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اشرط کے شرط جو ہے مشروط کے واقعی ہونے پہ دراصنی کرتی شرط سے یہ پتا نہیں چلتا کہ واقعی شک تھا صرف یہ کہہ دینے سے کہ اگر آپ کو شک ہے اگر سے یہ پتا نہیں چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی شک تھا کہا جا رہا ہے اگر آپ شک میں اگر تو اگر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا واقعی شک تھا تو کہا گیا آپ پوچھ لیں ابن تعلیم رحمہ اللہ نے یہاں پہ بڑے چیرفاظ استعمال کیے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ ایف اسپیکر بتا رہی ہے چیف اسپیکر بتا رہی ہے کہ میرے نبی کو تو کوئی شک نہیں جس کو شک ہے وہ پوچھ ٹھیک ہے ایسی چیز کی کر بتا رہی ہے کہ میرے نبی کو تو شک نہیں ہے جس کو شک ہے وہ پوچھ لے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن نہیں ہے کہ شک ہو ٹھیک ہے نا تو یہ قیدا کئی ایتیں اور بھی پرانی پاکی آتی ہیں وہ میں نے نیچے لکھی ہیں یہ قیدا جس کے پاس ہوگا وہ مار نہیں کھائے گا شرط مشروط کے واقع ہونے پہ دلالت نہیں کرتی شرط سے پتا نہیں چلتا کہ واقعی یہ کام جیسے وہ آگے آئے گی کہ اٹھارہ کے نام کے نام لیے گئے پھر کہا گیا ولو لو کو اگر وہ شرک کرتے لہا بھی تعلوم ماکان یا ملون تو ان کی آواز ضائع ہو جاتی یہ جو ایت ہے اس کے اوپر قیدا فٹ بھی آتا ہے اور یہ ایت اس قیدے کے اوپر گلاسٹ بھی کر رہی ہے تائید بھی کر رہی ہے آپ یہ نبی زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ شرک کرتے اس کا مطلب یہ آپ تو شرک بالکل ممکن نہیں کیونکہ فوت ہو گئے ہیں تو اسے چلا کہ لہو جو شرطیا ہے اس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ جو شرط بتائی جا رہی ہے اس کا ہونا ممکن ہے سمرے کہیں سمجھے چلیں اب یہ پڑھے قیدہ اردو دوبارہ آپ پڑھیے ذرا مشہور کے دوسری چیز سے موت کر دینا کہ جب پہلی موجود ہوگی تو یہ بی مٹا دیں یہ بی یہ بی غلطی ہے یہ بی متا دیں ایک چیز کو دوسری چیز سے مولت کر دینا کہ جب پہلی موجود ہوگی تو دوسری موجود ہوگی یعنی کہ پہلی نہیں ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی پہلی ہوگی تو تب دوسری ہوگی چلیں جی ہاں ہاں دیکھیں مثلا یعنی کہ اگر اگر شک ہوگا تو تب سوال کرنا ہے اگر شک نہیں ہے تو پھر سوال اگر ایک دن میں حفظ ہوگا تب آپ کو وہ انعام ملے گا جس کا سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے اگر ایک دن میں حفت نہیں ہوگا تو پھر وہ انعام نہیں ملے گا ایسا جو جملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شرطیا جملہ اس میں ایک حرف ہوتا ہے حرف شرط ٹھیک ہے اگر اگر والا جو ہوتا ہے اور ایک شرط ہوتی ہے کہ ہفت کریں گے اور ایک اس کا جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چلی جی چاند تدبی مثالیں پہلی مثال آپ پڑھیے اس کو فہم بھائی الیک <سطور> اچھا یہ اب اس سے ایسا تقدمہ ہم کر چکے ہیں نا اب یہ ہے تو اس کا جواب کئی علماء کرام نے دیا ہے کئی علماء کا نام جواب دیا ہے لیکن ان جوابوں میں تعویل پائی جاتی ہے مثلا ایک جواب یہ آیا کہ اس سے مراد یہ ہے فعین کنتا اگر آپ کو مخاطب اللہ کے رسول کو کیا گیا ہے لیکن مراد کو اور ہے ان کی امتی مراد ہے وہ خود مراد نہیں ہے نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے خطاب زب کو ہے سیدھی بات ان سے کی گئی ہے ہاں آگے ریزلٹ ہم نکال سکتے ہیں بعد میں جا کے کہ جیسے نے رزلٹ نکالا تھا تو جس کو شک ہے وہ سوال کر لے لی. لیکن یہ کہ قرآن کے لفظ میں ایسا ہے ایسا نہیں ہے اچھا دوسرا جواب کیا آیا دوسرا جواب آیا کہ اصل میں یہ ہے کل یا محمد لل یا لفری کہ اے محمد آپ کافر سے کہہ دیں تو یہ لفظ کہاں پہ ہے قرآن پاک میں تو نہیں ہے لل کافر کا لفظ ہے پرانے پاک میں کل لفری لفظ ہے نہیں ہے یہ تو آپ میں اضافہ کر رہے ہیں اس کا قہدہ بھی آگے آنے والا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی لفظ لے آنا چاہیے یہاں فٹ کر لو پھر سیٹ ہو جائے گا کام یہ زیادتی ہے یہ تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آگے تیسرا یہ کہا گیا جی ان کا مینا یہاں پہ ہے نہیں ان کا مینا کیا ہے یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے کہیں کہیں پہ ان کا معنی نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں پہ دلیل کرینا بھی ہوتا ہے کوئی دلیل ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں انہیں وہ عربی جملے کے لحاظ سے ہوتی ہے وہ جب کبھی آئے گا ان بات کر لیں گے لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ تین جواب دیے گیا تینوں غلط سے ٹھیک ہے ایک یہ کہنا کہ ان کنتا سے پہلے اثر میں ہے کن لل کافری کہ آپ کافر سے کہہ دیں کوئی اگر شک ہے تو ایسا تو نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا میاں نفی ہے کہ نہیں نہیں یہ بھی غلط ہے شرط کے معنی میں ہے اور تیسرا یہ کہ بات آپ سے کی گئی مراد کو اور ہے تو یہ بھی جو ہے ڈٹ ایسا نہیں ہے چلیں جی تو جواب کیا ہے پھر وہی قیدا صحیح بات کیا ہے قیدا کہ ان سے پتا چلتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو شک تھا ان جو ہے اس بات سے جب نہیں کرتا اگر جو ہے اس بات سے جراث نہیں کرتا کہ شرط واقعی ہوئی ہے بلکہ ولا اعلی امکانی ہی نہ یہ پتا چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے شک اور نہ ہی پتا چلتا ہے کہ کبھی ہوگا امکان ہے نیشا ہے خطرہ ہے استعمال ہے یہ بھی نہیں ہے دوسری مثال پڑھیے آپ پڑھیے جسین صاحب ہم دیکھیے والا قد وہ ہے علی کا اور البتہ تحقیق وہی کی گئی ہے علی چلیے آپ سب کی تو باہر سے آئے ہیں آپ میرے ساتھ رہیں کیا ہوا دیکھ رہے بھائی میں کتاب کی طرف دیکھے آیا تھا آپ کے سامنے اور تحقیق او حیا کی گئی ہے آپ کی طرف کس سے بات ہو رہی ہے قبل کا اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے آئے تھے کیا وحی کی گئی تھی لش الہ اگر آپ نے شرک کیا لن عمل تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اب کو کوئی کہے کہ اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا تھا آپ کیا جواب دیں گے نیم, آپ جواب دیں گے شرط مشروط کے واقع ہونے پہ دلالت نہیں کرتی شرط کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کام ہوا ہے نہ یہ ہوتا ہے کہ ہوگا کبھی نہ ہوا ہے اور نہ یہ کہ کبھی ہوگا امکان بھی نہیں ہاں یہ تو ہے یہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ممکن ہے کہ نہیں ممکن یہ ممکن ہے چلیے لیکن یہ بات ہم نے جذبات میں نہیں کرنی ایک کہ جذبات یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا قاعدہ بتائیں آپ آپ ہم عربی زبان سے بات کر رہے ہیں کہ جو شرط ہوتی ہے اس میں یہ اس کا یہ معنی ہوتا ہی نہیں ہے اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ ممکن ہے یا ہوا ہے یا ہوگا ایسا نہیں چلے تیسری مثال لیکن یہ بتا دوں کہ ذاتی طور پہ شرط کے بغیر ہو سکتا ہے وہ کام ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن یہاں سے پتا نہیں چلتا بارہ اب اگر ہی اس کو اور جملہ ہوگا تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بات ہو بھی جائے مثلا میں کہوں جی اگر ایڈا کسی نے بات کی تو میں اس کو کھڑا کر دوں گا تو ہوگا ہو سکتا تو بات کرے گا ہاں یقینی ہے تیسری مثال تیسری مثال جی آپ نے لو لو کا مانا کیا ہے اگر تو عبد اللہ لو کا مانا کیا ہے اگر تو یہ شرط ہو گیا ٹھیک ہے لو کہنا فیما آلیات اگر ہوں گے فیہما ان میں کن میں آسمان و زمین میں کئی معد اگر کئی معبود ہوں گے اہ اِلَّ اللہُ, اللہ کے سوا لفاس اتا تو اسمان و زمین میں بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی نظام نہیں کر سکے گا ایک کہے گا سورج کو بھی غروب کرنا ہے دوسرا کہو کرنا ہے ٹھیک ہے ایک کہے گا اتنے سارے دوسرا کہہ گا نہیں اتنے سارے ایک کہے گا سارے سے ڈوب جاؤ دوسرا کہہ گا کہو ہو جاؤ ایک کہے گا ان مولانا صاحب کو فوت کر لو دو، دوسرا کہہ گا نہیں ابھی ان کو عمر دینی ہے ٹھیک ہے ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تو ان کے بچوں کی شادی ہونی ہے تو یہ نظام نہیں چل سکے گا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ لفظ کیا آیا ہے لو اور یہ لو حرف شرط ہے شرط, شرط کیا ہے کانفیما رہا لو تو ہوا حرف شرط اور شرط کیا ہے اگر ہوں گے کیا مابود ہوں گے تو کیا لہ سے پتا چلتا ہے کہ مابود ہو سکتے ہیں نہیں نہیں لہ سے یہ پتا نہیں چلتا لو سے پتا نہیں چلتا شرط سے یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ کام ہو جائے گا یا ہوا ہے یا ہوگا شرط سے پتا نہیں چلتا سمجھے میرے بھائی یہ بات چلے چوتھی مثال جی نسم اللہ بھائی بڑا قیمتی قہدا تھا جس کو آپ نے چلیں اسی لیے لگتا چلیں پڑھیں چوتھی مثال قل ان کان ایسے گارنے میں آنا کل آپ کہہ دیں ان کا آنا اگر ہے یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے اور مکہ والوں سے بھی وہ بھی اچھی بات کرتے تھے ان کا اگر ہے اگر ہوگا لحمان لحمان کے لیے غلط ان کوئی بیٹا یا بیٹی کیونکہ غلط کا لفظ صحیح عربی میں بیٹی بیٹا دونوں کے لیے ہوتا ہے آرکل کے عربی میں غلط کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے اور یہ بھی یہاں بھی وہ قاعدہ لے ہیں جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کو جدید اصطلاح کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا سیارہ کی جیسے میں تھی نا اب آج کل ولد کا الفظ لڑکی yeah. کے لیے نہیں بولایا تھا تو ہم قرآن پاک کی تفسیر میں کہیں کہ غلط سے مراد یہ ہے کہ صرف لڑکا غلط ٹھیک ہے غلط الفظ قرآن پاک میں اور جگہ میں بھی آیا ہے تو ہر جگہ ولد سے کیا بلا تھا لڑکا بھی لڑکی بھی نئی جو عربی ہے اس کے ذریعے آپ قرآن پاک کو نہیں دیکھیں گے نئی اصطلاحات سے قرآن پاک کی تفصیل آپ نہیں کریں گے وہ <تصفح> آپ <تصفح> کی بات ٹھیک ہے لیکن ترجمہ جب آپ تفصیل کریں گے ان کی وجہ سے بات ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن لفظ اللہ نے کیا بولا ہے ولد کا اس میں لڑکی بھی آتی ہے لڑکا بھی آتا ہے ٹھیک ہے کل امکان الرحمانی ورد اگر یار کون بات کر رہے ہیں آپ کہہ دیں اگر رحمان کے لیے ورد ہوگا فعانہ تو میں یہ کون کہہ رہے ہیں نبی السلم فعانا ابین میں سب سے پہلے اس کی عبادت کروں گا اگر ہوگا تو ٹھیک ہے اگر ہوگا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ امکان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے سور تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بیٹا اشار اسلام ہیں نہ کوئی اور ہے اگر ہوتا تو میں عبادت کرتا اس کی سب سے پہلے میں عبادت کرتا ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ بھی ہے کہ یہ جو کہا گیا اگر رحمان کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو کیا ہے اگر سے یہ پتا چلا کہ بیٹا ہو سکتا ہے اللہ کا नहीं हम कहेंगे कहदा फिर पड़ेगी कि शर्त मशरूद के वाकई होने पर दरालत नहीं करती ये कहता है शर्त से ये पता नहीं चलता कि बेटा वाकई हो सकता है बल्कि इसके इम्कान को भी पता नहीं चलता जी सारी ऐसे क्या है तागे तागे। जी, आ, जी, आ, जी, आ, जी आ, हाँ जी अभी हाँ जी हमने तो मसाले वही देनी थी, थी ना वरना वैसे दूसरी मिल जाएंगी आपको ہمارے پانچ سے دس منٹ کیا دکھا سکتے ہیں اگر مسلمان اس طرح کی شرط لگائے کہ جیسے قرآن دائیا ایسے اس طرح شکت لگاتے ہیں جیسے قرآن کریم کی بارے میں کہ اگر فران سنٹینک کا جو یعنی کوئی وہ حقیقت ہے اگر وہ غلط ثابت ہو تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے نہیں نہیں کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں اتنی صلاحیت نہ ہو کسی موقع پہ آپ شکست کھا دیں آپ ثابت نہ کر سکیں تو پھر پاک کرم پارک آئے گا یہ بھی دیکھیں یہ ہاں جی کتنا ٹائم باقی چلیں بس ملا کر دکان ہے چلے یہ بند کر دیں تھوڑا ذرا آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں اللہ ظاہ خیر دے شیخ مختار کو اس جاریات کو جنہوں نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے ورنہ عام لوگوں کے لیے ایسے علمی دور کون کرواتا ہے کوئی نہیں کرواتا یہ کہیں پہ نہیں ہوتے دیگر جادیات میں میں نے کبھی نہیں سنی اسے ٹھیک ہے اللہ تو آپ ان کی قدر کریں اور اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو اور آپ جو بیچ منٹ رہ گئے ہیں اگلے قیدی پر توجہ سے سنیں آپ تھک چکے ہیں لیکن آپ نے آپ کو حرکت میں لائیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیدا پھر آپ نے سے نہ سنیں تو پھر آپ اس سے رہ رہے ہیں ہر قیدا بڑا قیمتی آپ دیکھ رہے ہیں ہر قیدا ہی ہر آنے والا قیدا پہلے سے زیادہ قیمتی نہیں رہا ہے ایسے ہے کہ نہیں ہے اسیوجہ سے آپ کو کہتے دیں اور یہ کبھی آپ سوچ رہے نا شیطان اصل میں میرے بھی میرے سمیت ہمارے ہاں دل اسے نکال دیتا ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا سواب ہے یہ ہمارا بیٹھنا ایک, ایک منٹ جو ہم دے رہے ہیں سیکنڈ دے رہے ہیں یہ ہے جب یہ آپ رکھیں گے پھر شاید جس میں جذبہ پیدا ہوگا تو ایک نئی بسم اللہ کر کے نئے جذبے سے تھکے ہوئے نہیں نئے تازہ دماغ کے ساتھ نئے کہنے کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ چلیں گے. چلیں پہلے عربی میں عربی میں کون سا پڑھیں گے کون پڑھ سکتا ہے عربی میں جی پڑھ سکتے ہیں وہ تو ہاتھ ہی کھڑے نہیں کرتے تینوں مستق نہیں ہے لگتا ہے ارے عربی کے پوچھ رہا ہوں کسی بھی آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا تھا نا ہاں جی اب آگی ہے اردو اردو جی وسیم بھائی پڑھیے مقدر چھت ڈالنے ڈال کے پر چھت مقدر زبر بھی ڈالنی ڈال نے کسی لفظ کا مقدر ماننا کسی لفظ کا مقدر ماننا اصل کے خلاف ہے رک جائیے یہاں پہ دیکھ لیا یہ اور ایک ضابطہ مل رہا ہے آپ کو کسی لفظ کا مقدر ماننا اصول کے خلاف ہے کیا مطلب یہ مان لینا کہ وجہ آرمقو کا سے پہلے کیا مقدر ہے ارے مثال آپ جان چکے ہیں چلے یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں وجہ آرمقو کا یہ کہنا کہ یہاں تنظام ایک لفظ مقدر ہے وہ کیا جی امریکہ کا مقدر ہے مطلب کیا مسال کو قطر پوشیدہ ہے ایک لفظ ہے وہ لیکن ہے ذرا ٹھیک ہے نا یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کسی لفظ کا مقدر ماننا اصل کے خلاف ہے قانون کے خلاف ہے میں کروں گا نسر بھیا چلے سنیے میرے بھائی تو کسی لفظ کا مقدر مانا اصول کے خلاف ہے اب اگر کوئی آدمی بھائی یہ کچھ ادھر کچھ ادھر توجہ بڑی جلدی آپ کی بڑھتی ہے میں کیا کروں گا میں جاتا تو میری یاد رہے ٹھیک ہے تو کسی لفظ کا مقدر مانا اصول کے خلاف ہے ان کے ضابطہ پھر کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں کوئی لفظ مقدر نہیں مانا جائے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ مقدر ہے دلیل لاؤ کیا کہیں گے دلیل دلیل نہیں ہے پھر ہمارے پاس دلیل ہے کہ کسی لفظ کو مقدر ماننا اصول کے خلاف ہے پورا کریں اس کو آپ درمان بھائی پورا کریں ذرا اس کو پورا کریں اس کی کو آپ اردو نہیں پڑھتے چلیں جی رسم بھائی آپ بھی کم کریں گے شکل میں اس لیے یعنی قاعدے کا نتیجہ یہ نکلا کوئی لفظ صرف اس شکل میں مقدر مانا جائے گا جبکہ اس کے بغیر کلام کا درست ہونا ممکن نہ رہے یعنی کہ کہیں پہ لفظ ہے کہیں پہ جھولا ہے اس میں ایک لفظ مقدر مانا جا رہا ہے سب ہی مان رہے ہیں تو کیونکہ کام چل نہیں سکتا تو پھر آپ کہیں گے وہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا اس کو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں واضح ہوتی ہیں ان کو ذکر کرنا ہی یعنی کی قرآن کی شان کے خلاف ہے اتنی واضح ہوتی ہیں مثلا ابھی آپ دیکھیے گا میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے نسر اللہ اس میں کلا مقدر ہے کیا میرا نام نصر اللہ ہے پورا جمعہ کیسے ہے کہ میرا نام لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ میرا نام انہوں نے کیا ہے نصر اللہ کسی کو حیرانگی بھی اس کے اوپر تو ایسا مقدر پرانے پاس تم کیا ملے گا ایسا مقدر قرآن پاک میں بھی آپ کو ملے گا لیکن وہ مقدر جس جس کو کوئی اور نہیں مانتے جو بالکل آرام صحیح ہے وہ جا رب کا تمہارا رب آیا ہے یہاں اگر کہتا کہ ہے کہ فرشتہ آیا سب رات اس کو دلیل لانا پڑے اب جیسے قرآن پاک میں کچھ مقدر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی مثال یہ کام میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیے سورہ چوراہ ہے فو ہینا بات کو ایسی غلط دیکھیے آپ کرنا سننے کی کوشش کریں فو نا سا بات ہو رہی ہے دیکھئے تو او بھائی بھائی ہم نے اور ہم نے وہی کی لابوسا کیا مانا کیا ہے کیوں سے موسا کی طرف توجہ کی طرف ٹھیک ہے نا ان کی طرف نہیں ٹھیک ہے ہم نے وہی کی لاسا موسا کی طرف کیا ان یہ ادر کیا مانا سفیر صاحب ادر کیا مانا مارو مارو موسا صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مارو کس تو ماروا کا اپنے آسات کو اپنے ڈنڈے کو کہاں مارو البہرا سمندر میں بند خالا کیا ہوا پانی پھٹ گیا پکڑانا تو ہو گیا کلو فل تین پانی کا ہر حصہ کس پاؤں کے ایک بڑے پہاڑ کی طرح یعنی کہ سمندر میں پہاڑ بن گیا جس کے اوپر چل کے انہوں نے راستہ تلاش کیا راستہ طے کیا انہوں نے سمندر کا ارد ایک یہاں پہ یہاں پہ آپ کو وہ چیز مقدر نظر آ رہی ہے مقدر ہے لیکن اتنی واضح ہے کہ آپ سے نہیں کر پائے جیسے ان سے پوچھا تھا آپ کا نام کیا نام اللہ تو مقدر تھا کہ میرا نام نسر اللہ آپ کو پتا بھی نہیں کرا ایسے ہی یہاں پہ دیکھیے اور وہ مقدر ایسا ہے کہ قرآن پاک زہر کر دیتا تو پھر لوگ کہتے ہیں یار ایسا قرآن پاک ہے اتنی لمبی باتیں جو بالکل واضح باتیں وہ ذکر کی جا رہی دیکھیے ہم نے وہی کی کی تم اپنا سمدر پہ فرا کا تو پھٹ گیا تو پوری بات کہاں پہ گئی یہاں پہ بات آنی چاہیے تو روسا نے آسا کو پکڑا انہوں نے سمندر پہ مارا تو پھر سمندر پھٹ گیا ہے کہ نہیں وہ قدر یہاں پہ کلام لیکن وہ ذکر کریں گے تو یہ تو وہ آج کل کی جیسے وہ کہانیاں بنانے والے باتیں لمبی کرتے ہیں تو اس طرح کا ہو جائے گا قرآن پاک قرآن پاک ایسا نہیں اللہ کا کلام ہے یہ تو اس طرح اس طرح کی چیزیں اس میں نہیں ہوتی اچھا آگے دیکھیے ایک اور ایک اور ایت ہے اس کے لیے ایسی ہے لیکن میں چند بتاؤں گا آپ کو سورہ شہرا کی ایت نمبر ہے یہ ترسٹھ چینج اللہ آپ کو خیر آئے ایت نمبر اب باسٹھ ہے سورہ یوسف کی وقالا کیا دیتا وقار کا فقال لافتيانه يتعدوا بلا في رحالهم لعلهم ايه نظرانی ہے یعلمونها کوئی نہیں ہے ادب کتنے جب بول نہیں آگے کیا ہے فلم رجعوا الى الا وفال نے؟ کہاسف علیہ السلام نے جو ایجا یہ کب کہا جب ان کے بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے ان کے بھائی گلا لینے کے لیے آئے ہیں تو کہا ایج آلو بھگوا آتا ہوں یہ جو پیسے لے کر آئے تھے بھگوا پونجی وغیرہ جو لے کر آئے تھے پیسے لے کر آئے تھے ان کو رکھ دو پھر ان کے سامان میں جو پیسے لے کر آئے تھے نا غلہ خریدنے کے لیے وہ ان کو جو سامان ہے جو تم ان کو غلہ دے رہے اس کے اندر پیسے بھی رکھ دو اچھا لال لہو یا ان پیسوں کو پہچان لیں گل گلا ہو رہی جب اپنے گھر واپس جائیں گے تو لال لہو جب پیسے دوبارہ ملیں گے پھر واپس آئیں گے نہیں سمجھایا کرنا پیسے ان کے دیکھیں گے تو پھر کہیں گے اور لے کر آتے ہیں اور کہیں گے یہ تو بڑا اچھا پیسے اچھا جی فلر مارا جاؤ ابھی جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے اب یہاں پہ پوری بات ہدب کر دی ہے کہ نوجوان پیسے ڈالے اور وہ سامان لے کر آئے سامان کھولا پیسے ملے ساری باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے بتا دیا ہے کہ ایک بادشاہ جب آپ نے نوجوانوں کو آرڈر دے رہا ہے تو یقیناً عمل ہوا ہے اور آگے جا کے پھر کہا کہ جب سامان کھولا تو اس میں پیسے مل گئے اب یہ یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر وہ آئے کیسے بورے لے کر آئے کیسے ڈالا سامان ہو جائے یہ ساری باتیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب کچھ ہے اور ہر ایک کو پتا ہے اس میں کوئی اطراف بھی نہیں کسی قسم کا تو ایسا ازمار اس پر بل کیا کہتے ہیں ازمار کسی لفظ کو مقدر ماننا پشیدہ ماننا یہ ازمار پرانے پاک میں موجود ہے جس کا ذکر کرنا عیب ہے ایسا اظمار موجود ہے جس کا ذکر کرنا بھی عیب ہے جی جی جی جی ہاں ہوتا ہے آپ کو کہیں گے آپ کا رب کون ہے آپ اتنا کہیں گے اللہ کافی آپ کے نام کیا ہے یہ جیسے کہا تھا اس بادشاہ نے یوسف السلام سے یو سفوان یوسف اس سے راست کرو اس سے پہلے کیا ہے اے یوسف ٹھیک ہے ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چلے جی اب آتے ہیں دوبارہ اس کو پڑھیں آپ اس کہہ دے کو اردو میں کسی لفظ کا مقدر ماننا کسی لفظ کا مقدر مانا جائے گا سب اس کے بجائے ہاں اب یہاں کا مقدر نہیں مانیں گے کہ ہوا تو پھر کلام صحیح نہیں ہوگی کہ جب پیسے رکھے نہیں تھے ملے کیسے بعد میں تو اور یہ کہہ بھی دیا یوسف علیہ السلام نے تو یہ ایسی مقدر ہے چلیے دوسرا قیدا یہ وضاحت مسیح ہوتی ہے رہی کٹھے دو تین قیدے ہیں ایک جیسے میں نے کٹھے کر دیے ہیں عربی میں پڑھیں سفی بھائی پڑھیں دوسرا ان نمال ہو مغاف کو وہاں مقدر مانا جائے گا حیث یتعین جہاں ضروری ہو جائے وولہ کلام بدونی اور اس کے بغیر کلام صحیح نہ ہو آپ اردو پڑھیں ذرا آگے جو لکھی ہے جی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں اردو آپ دلاغی. ہاں جی جی مقدر مانا جائے گا جب ہو جائے اور کلام کا اس وقت کے بغیر درست مذاق صرف اس وقت مقدر مانا جائے گا جب یہ لازمی ہو جائے اور کا اس کے نہ رہے یہاں پہ پہلے قیدے میں عام مضاف کی بات ہو رہی تھی کبھی خبر کبھی مبتض کبھی فائل کبھی مقول اب خاص بات ہو رہی ہے مضاف کی جیسے یہاں پہ جو اگر مقدر مانیں گے تو مضاف ہوگا جا امرو امر مضاف بنے گا اور ربی کا مضافر بنے گا ٹھیک ہے نا چلیں تیسرا قیدا پہلے عربی میں پڑھتے ہیں جی مولانا پڑھیے اولا تقریر الماری اولا آپ اردو میں پڑھتے ہیں جی میرے وہ بھائی آپ کے ساتھ والے پڑھیے ہاں پڑھیے مقدر کرنا جتنے کم ہو اتنا ہی بہتر ہاں اب آپ نے مقدر تو مان لیا اور کہیں پہ مقدر مانتے ہوئے ایک لفظ سے کام چلتا ہے تو آپ دو مقدر نہ مانیں رسول بھائی کہیں پہ اگر مقدر مان ہی لیا ہے کہ یہاں پہ مقدر ہے اب ایک لفظ مقدر مانیں گے کہ دو مانیں گے ایک سے کام جائے گا ایک ہی مقدر مانیں گے جتنا کم قدر مانے اتنا ہی بہتر ہے ٹھیک ہے یہ سارے قیدے ایک جیسے ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں پہلے تعریف پڑھتے تقدیر و اظمار کی تعریف تقدیر اظمار کیسے کس کو ہیں تقدیر و وظمار کیسے کس کو ہیں آپ پڑھیے گفتگو کرنے والا تاریخ گفتگو کرنے والا اپنے نفس میں کوئی مانے اور مخاطب سے چاہیں کہ وہ سے سمجھ لے ہاں اس کے نام ازمار ہے کہ گفتگو کرنے والا کوئی مانا چھپا لیتا ہے اور مخاطب سے اس کو امید ہوتی ہے کہ سمجھ لے گا ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ازمار اور اس کی اور تاریخ بھی ہے دوسری تاریخ وہ بھی اس سے ملتی ہوتی ہے آپ پڑھیے مولانا آپ پڑھیے نہیں نہیں دوسری تاریخ جس کا ذکر لفظوں میں نہ ہو لیکن میرے وہ مقصود ہو ازمار وہ ہے جس کا ذکر لفظ میں نہیں ہے لیکن نیت میں ہے گفتگو کرنے والے کے نیت میں وہ ہے اس کو کہتے ہیں ازمار اور مقدر ماننا چلیے اب سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر یہ سات اور آٹھ اس کے میں کن کے اوپر رد ہے کن کی سرا ہو رہی ہے کن کے اوپر رد ہے کن کی ہم اشرح کر رہے ہیں یہ قاعدہ کہہ کر یہ قاعدہ پڑھا کر جی آپ اردو پڑھتے ہیں آپ آخر میں اردو پڑھنے والے ہیں پڑھیے ذرا آواز اونچی رہے سب کو آنی چاہیے آپ کو سوال ملے گا پریشان نہیں ہونا کہ میں ابھی آیا ہوں اور آتے ہی اولے پڑ گئے سوال ملے گا ان شاء اللہ جی ہاں لوگوں پر رجحے لوگوں پر رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے اور اس دعوی میں انہوں جنہیں تکلف سے کام لیا اس قیدی میں سب سے پہلے لوگوں کے اوپر آتا ہے جو کہتے ہیں قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے سیتا کلمات بہت زیادہ ہیں اور یہاں تک دعویٰ کر دیا یہاں پہ بھی وہی ابن جن ہے یہ کرنے والا یہ پہلے ابن جنی وہ ابن جن ٹھیک ہے ابن جن تو یہ پہلے نمبر پہ یہ شبد ہے جس کے اوپر ہو رہا ہے یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ ایسی ایس کم ہی ہوگی جس میں مضاف محدوف نہ ہو ایسی ایت آپ کو کم ہی ملے گی جس میں مضاف محدوف نہ ہو مضاف مقدر نہ ہو مضاف م... کا اظمار نہ ہو کہتے بلکہ ایک ایتوں میں ایک ایت میں کئی کئی مضاف مقدر ہوتے ہیں ایک ایت میں کئی <تصفح> کئی <تصفح> <تصفح> مضاف مقدر ہوتے ہیں ٹھیک <تصفح> ہے جیسے مجاز بہترین طریقہ ہے نا تعبیر بہترین طریقہ ہے یعنی کہ عید کے معنی تبدیل کرنے کا جو عید آپ کے مذہب کے خلاف ہو ایسے یہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہیں پہ کہہ دیا دی جیسے وہ بتا جی دی تھی جہاں پہ اب مسئلہ بن گیا پڑے گی کہہ دو یہاں پہ امر ہے وجہ کا بات ختم ہو جائے کتنی آسانی سے بات ختم ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت بڑا دروازہ ہے قرآن پاک کی تحریف کا قرآن پاک کے ساتھ کھیلنے کا قرآن پاک میں تعبیریں کرنے کا جس کو بند کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ان شاء جی نمبر دو نمبر دو جی مکی صاحب کی کے مخارف مخارف نے پر اللہ کی سفار کی مقدرا لیا ہاں یعنی کہ مذاف کو اپنے مذہب کے لیے کس کا سہارا لیا مضاف کا محتاد نے کیا کیا جی کشمیری مولانا موتازلہ نے کیا کیا ہاں جی؟ پڑھی بڑھی ہے جہاں اب موتلا کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور صحیح عقیدہ کیا ہے قیامت کے روز اللہ کو دیکھنا ممکن ہے جنتی دیکھیں گے بلکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائیں جن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے گا آمین اب یہ عید ہے وہ ہے جس کا تعلق موسا علیہ السلام سے ہے علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کس نے کہا تھا کہ اردو نہیں آتی چلے کس نے کہا تھا بڑا ہاں کس نے اللہ سے کہا تھا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یار جس سے سوال ہو رہا ہے چلے آپ ساتھ رہے ہمارے ٹھیک ہے اردو ٹھیک ہے آپ کو نہیں آتی پڑھنی نہیں آتی لیکن تو آتی ہے ٹھیک ہے جی تو علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ موسا میری تجلی پہاڑ کے اوپر ہوگی اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لینا ورنہ نہیں اب کیا ہوا فلم مات. کیا بنا فلاما کا تو جب تجل اللہ نے تجل تجل تجلی کی, تجل، تجل, تجل کی ربو ہوں اس کے رب نے کس کے رب نے موسا راب راب فرح. فرح. کے رب نے نیل جبانی پہاڑ کے لیے جلا دکا تو اس جلدی نے پہاڑ کو ریتا ریدا کر دیا پہاڑ باقی نہیں رہ سکا اچھا جی اب ان کے لیے یہ بھی مسئلہ بن گیا جی کہ پہاڑ نے دیکھ لیا یہ بھی مسئلہ بن گیا اب کیا ہوا انہوں نے انہوں نے کہا کہ فلم سجلہ ربو اس کا مطلب کیا ہے سجلہ ابرو ربی جب <laughs> کیا <رح مصدقائی> لگتے ہیں <laughs> <laughs> سب سے آسان کام ہے ٹھیک <laughs> ایک کرنا ہے نا تو <laughs> <laughs> so کہتے ہیں کہ جب پہاڑ کے سامنے اللہ کا آرڈر دائر ہوا پہاڑ کے سامنے خود اللہ ظاہر نہیں ہوئے اللہ کسی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کا آرڈر دائر ہوا یا اللہ کا ارادہ دائر ہوا لکھ لیں نا یہ کیا ہے یہاں پہ اس بار کے انتہا کیا ہے اللہ کا کہہ لو یا ارادہ ٹھیک ہے اور یہ کون ہے؟, ہے جو یہ کہہ رہے ہیں دمخشری آپ آج شروع سے نہیں تھے بہت افسوس ہو رہا ہے کتنے قیمتی قواعد ہیں جو آپ سے رہ گئے ہیں آپ جیسے لوگ نہ ہو تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے جو بات کو یعنی کہ کافی بہتر سمجھ سکتے ہیں چلیں تو بہرحال یہ جو آپ انہوں نے یہاں پہ نکال لیا اور ان کا کام چل گیا تو ہمارا قیدا ان سے کہہ رہا ہے نہیں الظما والا خلاف الفری یہ کسی لفظ کو مقدر ماننا اصول کے خلاف ہے آپ نے مانا ہے وہ دلیل لے کر آئے کلام درست تھی بالکل صحیح کام کر رہا تھا تم دکے سے نکال رہے تو دلیل اس کی جی دیکھنا ہٹا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مطلب رکھا جائے جائے تو کا معنی اللہ کو دیکھنے والا تھا وہاں بھی ہے نہ پریشان ہو اس کو بھی آگے آ جائے گا اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس اللہ معافر تو وہاں بھی نکالا انہوں نے اس سے ایسا تجمہ کہ رب بھی آ رہی نہیں مجھے میں دکھائیے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی نشانی دکھائیے آپ کی پریشان ہوتے ہیں یہ آدمی کا معصر ہے بہت بڑا آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں چلیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ سرو سال کے عقیدے کے مطابق پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں لوگ کہیں وحادت الجود کا گند ہے کہیں مجاز کا گند ہے کیسے پرانے پاکستان کھیل رہے ہیں تقریب ہے صاف صاف یہ چھوٹا جرم نہیں ہے ہماری دعائیں ان کو معاف فرمائے لیکن جرم چھوٹا نہیں ہے بران چلیے آگے اگلی تو یہ میں رات پہلے نمبر پہ ان کے اوپر ہو گیا ہے یہ موت زرا اور آگے اشاعرہ اشارہ کی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں بس دوبارہ ذرا آ رہی ہے پڑھیے رسول اللہ بھائی ہے اشائرہ کا کوئی نمائندہ بتائیں ایک عالمی دین بتائیں اشار احمد سے جس کا نام میں بار بار یہاں لے چکا ہوں ہاتھ گڑا کریں جس کو نام آتا ہے اشارہ سے کسی کا نام بتائیں جی عبد الدین بھائی آپ ہاں جی نہیں وہ منسوب ہوتی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ابو الحسن شریف اس کے دے سے توبہ طائب ہو گیا ان کا کوئی تلک نہیں ہے بعد میں کوئی نام بتائیں جی اخردین رات ہی جی اور جو ہے زمک के کن کا نمائندہ ہے کیوں بھائی راہیل آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوں گے دھیان سے آپ جواب نہ دے سکے تو کہیں گے گھنٹے سے کیا کر رہا تھا کن کا نمائندہ ہے ہاں کس گروپ سے ہے زموشری جی جو آپ کے دائیں بائیں لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہاں موت اللہ خوشی آپ کو ماشاءاللہ اللہ کے علم میں اضافہ فرمائیے یہ جی محتلہ کا نمائندہ ہے کیا نمائندہ ہے محت کا اہم پلر ہے ان کا فخردین راضی بھی ایسے ہی ہے چلے بارم. تو وہاں پہ جو مثال ہم نے لی تھی وہ وہی سے لی تھی اور اب اچہرہ کی باری آئی ہے تو مثال ہمیں کہاں سے ملے گی فخردین راضی کے پاس سے ملے گی آئیے جا اربو کا اور آئے گا تیرا رب اور فرشتہ بھی اب یہاں پہ فرشتے والا تو سکتے ہیں فرشتا خود آ گیا سب پن سپا سب کی شکل میں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارے پاس بڑے راستے ہیں کیا جی راستہ آپ کے پاس یہاں پہ وہ کہتے ہیں جا اربو کا آپ کا آگرہ آ جائے گا امر تو آ سکتا ہے نا دوسرے یہ نہیں مانتے آپ یہ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے جا آپ کا کا ٹھیک ہے یہ نہیں مانتے آپ ایک اور بھی ہے ہمارے پاس وہ کیا جی وہ رب کی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی ٹھیک ہے تو بھائی جب مقدر ہی نکالنا ہے تو کون سے اس کے اوپر کوئی لگتا ہے ٹھیک ہے ایک لبر ہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ للہ آپ صحیح مذہب کے اوپر ہیں آپ پرانے پاک کے ساتھ جوں کھیل نہیں کھیلتے اور یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسی تفاصیت آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہمارا ایک ساتھی ہے دین اگر میں پی کر رہا تھا ان لوگوں کے اوپر جو موجودہ زمانے کے عقل پرست پہلے گزر چکے ہیں تو آج کل ہیں کیا کون لڑکا وہ یمن کا ہے آپ نے ہمارا کلاس پہلو ہے میرے سامنے کچھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ تھی یہ رسالا یہ فیصد لکھا ہے تو خود ٹھیک ہے ان لوگوں کے ساتھ تو چار سال رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اتنا گند ہے ان کے پاس تو خود کیسے ٹھیک رہ گیا ان, ان, ان کے ساتھ ان کی کتابیں پڑھتے پڑھتے آپ اللہ کا شکر ادا کرنے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وادشاہ ایسے لوگوں سے نہیں پڑا چلیں جی تو یہ برا یہاں اور کی دلیل دیکھیے یہاں پہ فکر رازی کی دلی بتانا چاہتا ہوں خصوصا میرا وہ بھائی جس نے علم کلام کے بارے میں پوچھا تھا کون تھا برا جی سنئے علم کلام کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ طویل تو انہوں نے ابھی کی ہے نا یہ ایٹ ابھی ہم پڑھی ہے اس سے پہلے وہ ایک رسول بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بیان کرنا پڑے گا نا کہ یہ ماننا ناممکن ہے کہتے ہیں کہ اکلی جلیل سے کس سے پاک کو کے مطابق بناتے ہیں کہتے ہیں اکلی جلیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے یہ حرکت جو ہے ناممکن ہے اللہ حرکت کریں اللہ آئے یہ ناممکن ہے یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے اکل سے شکر ہے کیا کہہ رہے ہیں اکل سے اچھا جی کیوں دیکھیے فلسفہ اور علم کلام اور منتق کیسے کھیل کھیلتی ہے کیوں یہ ابھی واشنو لگی کہتے ہیں کیوں کہ جو حرکت کرے گا وہ جسم ہوگا جو حرکت کرے گا وہ کیا ہوگا جسم ہوگا اور جو جسم ہوگا وہ ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا تو یہ جناب ایسے ان کے دلیل بنائے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں پھر شروع ہو جاتے ہیں یہ ایس کی بھی طویل کرو وہاں مثبن نکالو یہاں مجاز لے آؤ یہاں وہ کرو یہاں یہ کرو یہ ان کی دلیل ہے دلیل کیا ہے پھر سن لیں کہ حرکت کرنا اللہ کے لیے ناممکن ہے حرکت کرنا اللہ کے لیے یہ <متحدث> بھی آپ نے بیٹھے ہوئے رسول بلا لیا اگلی دھیل اگلی ریل سے یہ ہے کہ اللہ کے لیے حرکت ناممکن ہے کیوں نہیں کیوں کہ جو حرکت کرے وہ جسم ہوگا اور جسم جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا اور اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے اس لیے یہ پتا چلا کہ یہ سارا شروع کر دو تمہیں کس نے کہا گی کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو حرکت کرے وہ جسم ہوتا ہے کس نے کہہ لیا تمہیں کہ جو بھی حرکت کرے وہ جسم ہوتا ہے سول تم کہاں سے لے آئے اور پھر اس کے بعد کہ جو جسم ہے وہ ہر ہا... جسم ایسے ہوتا ہے نا ممکن ہی بات ہے ہم یہ نہیں کہتے اللہ جسم ہم نہیں کہتے بات آپ لیکن ابن تعمیر الحمد اللہ نے کہا ہے کئی جگہ پہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ سفت مان لی تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا اللہ کا جسم ہے ابن تعمیہ کہتے ہیں اگر واقعی ایسے مان لو تو نہیں مانتے ابن تعمیر نے ایک جگہ پہ کہا ہے جگہ پہ کہا ہے کسی انکار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ سفت مان لی تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کا جسم ہے ان کا اگر یہ واقعی اگر اس صفت کے عربی معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے تو مان لو یہ تو نہیں کہ تم جسم کی خاطر انکار کر دو یہ بھی مان لو وہ بھی مان لو لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں میں یہ ہی نہیں کہتا کہ اللہ کا جسم ہے نہ اس کا نفی آئی ہے نہ قرآن جس میں آیا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے نہ آیا کہ اللہ کا ہے اور ہم خاموش ہیں بس ہم اس مسئلے میں کیا ہے خاموش ہیں جیسے وہ آپ نے جو کا سوال کیا تھا لفظی بال مخلوق وہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کہنا کہ میرا یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں قرآن آباد پڑھتے ہوئے یہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے امام احمد حمل کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ قرآن پڑھتے ہوئے میں جو لفظ بول رہا ہوں یہ مخلوق ہے یہ کہنا کفیہ جملہ ہے اور یہ کہنا کہ مخلوق نہیں ہے یہ بدت ہے کیوں بولتے ہو اس مسئلے پہ یہ مشکوک سا جملہ ہے وضاحت اس کی یہ ہے کہ آواز جو ہوتی ہے وہ مخلوق ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے لب ہل رہی ہیں یہ مخلوق ہے یہ صحیح جو ہے یہ مخلوق ہے لیکن جو اس نے کلام لکھا ہوا ہے وہ غیر مخلوق ہے لیکن کیا کہ ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے یہ یہ ایسے مشکوک لفظ بولنے نہیں چاہیے بالکل کو چلے کے درست ہونے پہ چند دلیال ٹیم ہے جی چلیں یہ دلیال بعد میں صحیح فی الحال آپ نے یہ دیکھ لیا ہے م. آگے ان شاء وقت کم ہے غلط کام ہے میرے بھائی گھنٹہ دو گھنٹے آپ سے اور لینے ہیں اندراض نہ ہو دے دیں بڑے قیمتی فوائد ہیں پڑھتے آپ کے کام آئیں گے <سؤال> <سؤال>